دیں قاعد دے. قاعد دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم محمود علی رسول کریم ہمارے پانچ روزہ تاریخ کورس کا آج پانچواں اور آخری دن ہے آج کی ہماری پہلی نشست کا تعلق برے صغیر کی تاریخ سے ہے برے صغیر وہ سرزمین جہاں ہم رہتے ہیں اور دریائے سندھ سے لے کر بنگال تک یہ سارا بر صغیر ہے بہت قدیم علاقہ ہے بڑی قدیم اس کی تاریخ ہے اسلام سے پہلے کے بھی جب یہاں پر ہندوؤں کے مختلف خاندان حکومت کرتے تھے ایک زمانے میں بدھ مت کی بھی اجارہ داری رہی اور بڑے بڑے یہاں کے راجاؤں نے بدھ مت قبول کیا پھر ہندو مذہب دوبارہ غالب آ گیا بدھ مت کو پسپائی ہوئی اگرچہ اس کے اثرات باقی رہے آہستہ آہستہ جو بڑی بادشاہیاں تھیں وہ زوال پذیر ہو گئیں اور درجنوں بادشاہ یہاں پر راجے اپنے اپنے راجواروں پر حکومت کر رہے تھے یہ وہ زمانہ ہے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست ہوئی اس زمانے میں یہاں سندھ کے علاقے میں ایک بڑا نامور حکمران گزرا جسے چچ کہا جاتا تھا چے چے چچ یہ راجہ داہر کا والد تھا اور اس نے جو حکومت قائم کی وہ تقریبا ہمارے پورے پاکستان کو قریب قریب یعنی اس کے اندر سندھ تو پورا تھا پنجاب بھی پورا تھا اس کے علاوہ کافی حصہ جو انڈیا کی سرحد کے ساتھ جو علاقہ راجستان وغیرہ کا لگتا ہے گجرات کا وہ بھی اس کے قبضے میں تھا کچھ حصہ بلوچستان کا بھی اس کے پاس تھا تو بہت بڑی اس کی حکومت تھی ادھر سے حلفۂ راشدین کا دور چل رہا تھا اور ہندوستان کی سرحدوں پر کئی حملے ہو چکے تھے بلوچستان کا تو خاصا علاقہ فتح ہو چکا تھا کرتے کراتے وہ دور آیا ولید بن عبد الملک کا جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا کہ راجہ داہر کی یہاں حکومت تھی اور اس کے زمانے میں مسلمانوں کا ایک قافلے کو لوٹا گیا جس پر حجاد بن یوسف نے خلیفہ ولید سے اجازت لے کر یہاں پہ لشکر بھیجے اور کئی لشکری لشکر کشیاں ناکام ہوئیں آخر میں محمد بن قاسم کی آمد ہوئی آپ نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نقشہ آپ دیکھ سکتے ہیں محمد بن قاسم کی جو آمد ہوئی ہے وہ اس طرف سے ہوئی ہے ایران کی طرف سے ایران یہ مکران یہاں سے گزر کے یہ بلوچستان میں آئے ہیں دیکھ رہے ہیں اور ایک لشکر سمندر سے آیا ہے پانی کے راستے بحری جہاز وغیرہ وہ آئے ہیں اور یہ علاقہ جو اب کراسی کے قریب لگتا ہے یعنی ساحل کراسی کا بنے گا لیکن وہ سمندری کھاڑی کافی آگے تک گئی ہے تو وہ علاقہ بھمبور کہلاتا ہے جو محققین ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو قدیم دیبل ہے یہ وہی جگہ ہے جسے بھمبور کہا جاتا ہے جو کھنڈرات ہیں ابھی بھی ایک سمندر کی پٹی وہاں تک پہنچتی ہے اور بڑی کشتیاں لانچیں وغیرہ وہاں تک آ سکتی ہیں تو یہاں پر بڑا زبردست مارکا رہا محمد بن قاسم نے اس کا محاصرہ کیا اور آخرکار اسے فتح کر لیا آگے چل کے برہمان آباد پر حملہ ہوا اس جنگ میں راجا داہر خود میدان جنگ میں مارا گیا مسلمان آگے بڑھے ہیں اور یہاں یہ دریائے سندھ کا علاقہ ہے آپ یوں سمجھیں کہ یہ ملتان کا علاقہ ہے یہاں پہ نام تو نہیں لکھا لیکن یہ جہاں کرسر یہ ملتان کا علاقہ ہے یہاں قابض ہو کے پھر محمد بن قاسم نے مزید آگے الغار کی ہے اور لاہور سے بھی کچھ اوپر تک کا علاقہ محمد بن قاسم نے اپنے قبضے میں لیا ہے یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ عام تاریخ میں نہیں لکھی لیکن قدیم تواریخ میں جب آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ محمد بن قاسم کی فتوحات کا دائرہ آپ کی کشمیر کی سرحدوں تک تھا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کشمیر کی سرحد یہ حسن عبدال کا علاقہ یہ کشمیر کی سرحد کہلاتا تھا تو یہاں پر ایک جگہ تھی جسے پنج ناہیا کہا جاتا تھا وہاں پانچ بڑے بڑے درخت تھے چرچ کی حکومت بھی وہیں وہیں تک تھی محمد بن قاسم کا مقصد بھی راجہ داہر کوئی مملکت کو توڑنا تھا اس پہ قبضہ کرنا تھا وہاں کے لوگوں کو انصاف دلانا تھا تو پنج ناہیا تک محمد بن قاسم نے جا کے وہاں نشان لگائے کہ یہاں تک ہماری حکومت ہے پھر واپسی ہوئی ہے پھر واپسی میں اس کی اس کا لشکر راجپوتانے تک پہنچا ہے جو انڈیا کا صوبہ ہے راجستان کا علاقہ ہے یہاں پہ کافی علاقہ اس نے قبضہ کیا سلمان بن عبد الملک کے غلط فیصلے کی وجہ سے محمد بن قاسم کی واپسی ہو گئی اور اسے قید کر دیا گیا اور یہ فتوحات کا دائرہ یہاں پہ رک گیا اس کے بعد یہاں پہ کافی تفری رہی جو ایک بہت بڑی فتح تھی اس کے نتائج ہاتھ سے نکلنے لگے اور یہاں پہ کئی بغاوتیں ہوئی ہیں اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے سیاسی مسائل پیدا ہوئے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں آکے کے اس صورتحال کو ٹھیک کیا اصل میں محمد بن قاسم کے زمانے میں یہاں کے بہت سے راجاؤں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن بعد میں جب محمد بن قاسم کو قتل کر دیا گیا تو ان لوگوں پہ بہت برا اس کا اثر پڑا اور ایک بددیلی پھیل گئی اور بہت سا نے بغاوت کر دی وہ عجیب و غریب سلسلہ شروع ہو گئے تو عمر بن عبدالعزیز جب حکمران ہوئے تو انہوں نے ایک بار پھر یہاں پہ عدل و انصاف کا سایہ یہاں پر آ گیا اور انہوں نے ان راجاؤں کو مراعات دی جو ابھی تک غیر مسلم تھے انہیں اسلام کی دعوت کے خطوط بھیجے تو ایک بار پھر یہاں پہ بہت سے راجاؤں نے اسلام قبول کیا بہرحال یہ بن و کے دور میں سندھ کا تقریباً پورا علاقہ مسلمانوں کے پاس رہا محمد بن قاسم کے بیٹے عامر بن محمد کا دور آیا وہ یہاں کا گورنر بنا بنو میاں کی طرف سے اور اس نے یہاں پہ ایک عظیم الشان دار قائم کیا جس کا نام تھا منصورہ منصورہ ابھی بھی اس کے کھنڈرات شہداد پور سے کچھ آگے موجود ہیں ایک زمانے تک, ایک طویل زمانے تک بہت بڑا علمی عسکری تجارتی مرکز تھا ہوا بنو عباس کے دور میں جب وہ خود خلافہ زوال پذیر ہو گئی اور عالم اسلام میں فتنے پھیل گئے تو سن کا علاقہ بھی تقریباً آزاد ہو گیا اور یہاں پر خانہ جنگیاں بھی ہوئی ہیں عملی طور پہ بنو عباس کا رسو رسوخ یہاں پہ ختم ہو گیا مزید مصیبت یہ ہوئی کہ مختلف باطل فرقے خاص طور پہ کرامتی انہوں نے یہاں پہ اپنے قدم جما لیے اور ملتان کو اپنا مرکز بنا لیا ایک زمانے تک یہ سلسلہ چلا ہے آخری سلطان محمود غزنوی نے جب ہندوستان فتح کرنے کی ٹھانی اور سترہ حملے ہندوستان پہ کیے ان حملوں میں اس نے سارا علاقہ دوبارہ فتح کیا سندھ کو بھی دوبارہ فتح کیا کرامتیوں کو ملتان سے ختم کیا اور محمود غزنوی کی جو افواج تھی یہاں ذرا دیکھیں افغانستان یہاں سے چلتے چلتے وہ آخری حملے میں گزرات تک آئی ہیں اور یہاں پہ انہیں سومناتھ فتح کیا ہے تو گجرات سے اوپر بھی یہ جو علاقہ ہے یہاں تک راجپوتانے کا یہ سارا علاقہ لاہور وغیرہ یہ آپ ایک سمجھنے کے لیے آپ ایک خط کھینچ سکتے ہیں کہ یہ علاقہ مسلمانوں کے پاس آ گیا محمود غزنوی کے بعد اس کی اولاد میں رہا محمود غزنوی کی وفات سن چار سو بیس ہجری میں ہوئی ہے اس کے بیٹے سلطان مسعود سلطان محمد وغیرہ وہ حکمران رہے ہیں غزنویوں کو زوال ہوا تو پھر غوری حکمران آ شہاب الدین غوری نے ہندوستان پر کئی حملے کیے ہیں جو علاقہ غزنویوں کے پاس تھا وہ تو اس نے لے لیا اس سے بھی آگے اس نے یلغار کی ہے ہندوستان کی فتح میں شہاب الدین غوری کا بہت بڑا کردار ہے جو کام غزنوی کے دور میں ادھورا رہ گیا تھا وہ شہاب الدین غوری نے پورا کیا ہے وسطی ہندوستان میں داخل ہو گیا ہے یہ دہلی اجمیر وغیرہ یہ صرف یہی فتح نہیں کیے بلکہ اس کی افواج نے بنگال تک کو فتح کر لیا اور عجیب بات یہ ہے کہ بنگال کو فتح کرنے والا شہاب الدین غوری کا آزاد کردہ غلام جرنیل بختیار الدین محمد خلجی تھا جس نے بنگال کو صرف سترہ سپاہیوں کے ساتھ فتح کیا ہے سترہ سپاہیوں کے ساتھ اس نے وہ بھی ایک آپ کرشمہ اسے کہہ لیں فوج کو لے کے گیا تھا لیکن خود بہت سپیڈ میں بہت تیز رفتاری سے وہ باقی فوج سے آگے نکل گیا بنگال کا جو دارالحکومت تھا اس پہ حملہ تھا تو دارالحکومت میں راجا اپنے محل میں بیٹھا ہوا ہے اور معمولات زندگی ان کے چل رہے ہیں اس کی حکمت عملی یہ تھی کہ اتنی تیزی سے حملہ ہو اتنا اچانک حملہ ہو ان کو دفاع کرنے کی تیاری کا موقع نہ ملے تو اسی دھن میں وہ اپنی ساری فوج سے آگے نکل گیا صرف سترہ سپاہی تھے جو اس کی رفتار کا ساتھ دے سکے لشکر تو پیچھے رہ گیا یہ ان انہیں کو لے کے یہ شہر کے دروازے تک پہنچ گیا تو یہی سمجھے کہ یہ کوئی عام لوگ ہیں وہ تو انہوں نے تصور بھی نہیں کیا کہ یہ فوج ہے تو اس لیے شہر کے دروازے وہ کھلے ہوئے تھے تو یہ سترہ سواروں کے سمیت سیدھا آگے بڑھتا ہوا راجہ کے محل میں چلا گیا جب یہ محل میں پہنچے محافظوں کو قتل کیا ہے تو پھر ایک بھگدڑ مچ گئی کہ مسلمان آگے مسلمان آ سب بھاگنے لگے اور راجہ بھی نکل کے محل کے پچھلے دروازے سے فرار ہو گیا اتنی دیر میں باقی فوج بھی آ گئی تب تک یہ دارالحکومت کو فتح کر چکے تھے تو یہ ایک عجیب و غریب کارنامہ تھا بنگال فتح ہو گیا شہاب الدین غوری نے کئی حملے کیے اور آخری حملے کے بعد جب وہ واپس جا رہے تھے تو یہاں یہ علاقہ جہلم کا علاقہ ہے ہم سے قریب ہی یہاں سے جہلم کے علاقے میں گاؤں ہے مندرا جسے کہتے ہیں وہاں شہاب الدین غوری کو شہید کر دیا گیا شہید کرنے والے حسن بن صباح کے آدمی تھے حسن بن صباح یہ بھی ایک تاریخ کا ایک بڑا اہم باد ہے ان لوگوں نے سلیبی جنگوں پہلی سلیبی جنگ کے دوران ان لوگوں کا ظہور ہوا اور یہ لوگ شیعوں کے اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے تھے حسن بن صبا نے اس فرقے میں ایک مشتد کا کردار ادا کیا یعنی مستقل ایک مذہبی اس نے بنا ڈالا جس کو باطنیہ کہتے تھے تو اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے ظاہر تو علماء جانتے ہیں یا لوگ جانتے ہیں باطن صرف امام جانتا ہے وقت کا امام اور وہ معنی بالکل الگ ہو سکتا ہے اگر قرآن میں کسی چیز کو حلال لکھا ہوا ہے حرام لکھا ہوا ہے حل اللہ البیہ و حرم الربا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہو کہ دے وہ حرام ہے اور سود حلال ہے یہ تو امام کو پتہ ہے کہ صحیح معنی کیا ہے تو اس طریقے سے گویا کہ اس نے پورے اسلام ہی کا اس نے بیڑا غرق کر دیا اور ایک نیا مذہب ایجاد کر دیا نام اسلام کا تھا لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا بے شمار لوگ اس کے اس کے ہاتھوں پر بیت ہوئے ان میں سے جو طاقتور ہوشیار تھے ان کو فدائی بناتا تھا فدائی حملہ کرنا ہے خنجر کے ذریعے حملہ ہوتا تھا بڑے بڑے لوگ اس کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں تو خیر شہاب الدین غوری کی شہید ہو گئے اس کے بعد یہ علاقہ قبضے میں آ گیا خارزم شاہیوں کے خارزم شاہیوں کی حکومت رہی ہے سلطان جلال الدین خارزم شاہ کی یا 12 سال اس کی یہاں پہ حکومت رہی ہے تقریباً اس علاقے میں جیسے پاکستان کہتے ہیں پھر یہاں پہ خاندان غلامہ کی حکومت آئی ہے خاندان غلامہ کی حکومت سلطان جلال الدین کے آنے سے پہلے وہ حکومت قائم ہو چکی تھی اس کا بانی تھا قطب الدین ایبک قطب الدین ایبک یہ غلام تھا شہاب الدین غوری کا آزاد کردہ غلام اس زمانے میں یہ عام رواج تھا کہ جو قابل غلام ہوتے تھے انہیں بادشاہ اپنے بیٹوں کی طرح پالتے تھے اور مشکل ترین کام ان سے لیتے تھے بعض اوقات ان غلاموں پہ اتنا اعتماد ہو جاتا تھا کہ اولاد سے پھر بھی انہیں ترجیح ہوتی تھی بعض حکمران ایسے بھی ہوتے تھے کہ مرتے وقت ان کی اولاد کم عمر ہے یا وہ قابل نہیں ہے تو وہ اپنی جگہ پر اپنے آزاد کردہ غلام کو بٹھا کے جاتے تھے بیک وقت یہ عالم اسلام کے دو حصوں میں یہ سلسلہ چل رہا تھا مصر میں دولت ممالک وہ بھی غلام تھے اور یہاں ہندوستان میں خاندان غلامہ اور یہ اللہ کی عجیب قدرت تھی کہ جب حملہ کیا تاتاریوں نے اور ادھر سے صلیبیوں نے تو عالم اسلام کی تمام حکومتوں نے شکست کھائی تمام خاندانی بادشاہ بڑے بڑے وہ شکست کھاتے چلے گئے پورے عالم اسلام میں صرف دو خاندان ڈٹے ہوئے تھے جو حقیقت میں خاندان نہیں تھے ایک خاندان غلام ہندوستان کا اور ایک خاندان ممالک مصر کا وہ خاندان تو نہیں تھے ایک طبقہ آپ کہہ سکتے ہیں اس میں جب ایک غلام جو بادشاہ بنا ہے اس کی وفات ہوتی تھی تو میرٹ کی بنیاد پہ اگلے غلام کو لیا جاتا تھا وہ بھی آزاد کردہ غلام ہی ہوتا تھا اور اس کو بادشاہ بنا دیا تھا تو وہاں جو تاتاریوں کو اور صلیبیوں کو فیصلہ کن شکستیں دی ہیں مصر میں وہ بھی ممالک نے دی ہیں ممالک میں سب سے پہلا نام ہے سیف الدین قطب کا اصل میں تو وہ آزاد تھا لیکن سلطان جلال الدین خواجن شاہ کا بھانجا تھا تاتاریوں نے اسے گرفتار کر کے بچہ تھا اس کا بیچ دیا تھا وہ غلام بن گیا تھا تو وہ بھی غلام کہلاتا تھا پھر وہ آزاد ہو گیا آزاد ہو کے آزاد کردہ غلام ہو گیا افسر ہو گیا پھر بادشاہ ہو گیا تو عین جالوت کے مارکے میں 658 میں جب بغداد کو فتح کر کے تاتاری مصر تک پہنچ چکے تھے ان کو اس نے فیصلہ کن شکست دی تھی یہاں پر قطب الدین ایبک پھر اس کے بعد شمس الدین التمش پھر شمس الدین یہ سب غلام تھے شمس الدین ایلتمش کے بعد غیاس الدین بلبن انہوں نے ہندوستان کو محفوظ رکھا ملتان اور لاہور کے آس پاس تعتاریوں سے بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں تو شمس الدین ایلتمش کا جو زمانہ تھا یہ اور سلطان جلال الدین خازم شاہ معاصر تھے یعنی جلال الدین یہاں پر آیا تو شمس الدین ایلتمش سے اس نے مدد مانگی تھی ایلتمش بہت ہی عابد زاہد انسان تھا یہاں جو سلطیت اشتیہ کے بانی تھے خواجہ قطب الدین بانی تو خواجہ معین الدین چشتی تھے ان کے بعد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے تو یہ ان سے نہ صرف بیعت تھا بلکہ ان کا مجاز بھی تھا مگر یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی تو شمس الدین التمش کا جو بچپن تھا وہ صوفیہ کرام کے ہاں گزرا تھا تھا غلام اس کا جو آقا تھا وہ صوفیہ کرام کو اپنے ہاں بلاتا تھا ان کی مجالس رکھتا تھا تو یہ غلام تھا اور یہ خدمت کرتا تھا اس کی حکومت کے زمانے کا قصہ ہے کہ ہندوستان میں علماء اور صوفیاء میں بحث چھڑ گئی کہ سما جائز ہے یا ناجائز محفل سما صوفیاء اکرام کرتے تھے محفل سما اور فقاہا منع کرتے تھے وہ جو محفل سما کے دیوازی عدم عدمِ جواز میں اختلاف تھا وہ آج کل کی طرح قوالیہ نہیں ہوتی تھیں کہ مختلف قسم کے طبلے سارنگیاں ہی ہیں وہ سادہ ہوتا تھا اس میں صرف ایک طبلہ جسے کہتے ہیں یا دف جسے کہتے ہیں وہ دس بجایا جاتا تھا اور ساتھ میں مختلف قسم کے الحان کے ذریعہ اشعار عشقیہ اشعار اور معرفت کے اشعار پڑھے جاتے تھے مگر فقہ اس میں بھی احتیاطاً اس سے منع کرتے تھے تو دہلی کے قاضی نے محفل سما سے منع کیا تو وہاں ایک معمر بزرگ آئے ہوئے تھے انہوں نے اسرار کیا جب بات بڑھ گئی تو وہ بزرگ شمس الدین تمش کے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ہمیں سما سے منع کیا جا رہا ہے اس نے کہا تو جب قاضی حکم دے رہا ہے تو شریعت کا حکم ہے وہ تو فقا کے مطابق حکم دے رہا ہے اس لیے آپ ان کی بات مان جائیں تو ان بزرگ نے مسکرا کے کہا کہ جس چیز کی وجہ سے تو یہاں بادشاہ بنا بیٹھا ہے اسی کو منع کر رہا ہے تجھے تو, تو یاد بھی نہیں ہوگا لیکن ہمیں یاد ہے کیا تو ترکستان میں فلاں امیر کے ہاں غلام نہیں تھا اس سے کہاں تھا کیا نا ہمیں یاد ہے تو وہی لڑکا ہے جب تو تیرہ چودہ سال کا لڑکا تھا اور ایک پوری رات جو اس امیر کے ہم محفل سما رہی اور پوری رات تو بڑی چستی کی خدمت کرتا رہا سارے فقراء اور صوفیاء کی تو رات کا جب آخری پہر ہوا تو ہم لوگوں نے کہا کہ اس لڑکے نے ہماری بڑی خدمت کی ہے چلو اس کے لیے دعا کریں ہم سب نے مل کے تیرے لئے دعا کی تھی اللہ اس سے اپنی دین کی بہت بڑی خدمت لے تو اس دعا کی برکت سے تو بادشاہ بنائیں آج اور تو اسی چیز کو منع کر رہا ہے تو خ... پھر شمس الدینش نے کہا ٹھیک ہے جی آپ اپنی محفل استعمال کیا کریں تو چشتیہ کے ہاں یہ چیز چلتی تھی خیر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے بتانا یہ تھا کہ یہ کہاں سے کس کس ماحول میں اس کی تربیت ہوئی تھی اور اللہ نے کس مقام پہ اس کو بٹھایا تھا اس کا یہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ جب اس کے شیخ خواجہ قطب الدین کی وفات ہو گئی تو ان کی نماز جنازہ رکھی رہی اور ان کی طرف سے ایک وکیل وہ کھڑا ہو کے شرائط بتاتا تھا کہ نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس میں تین چیزیں ہوں ایک تو یہ کہ اس کی کبھی تحجد نہ چھوٹی ہو عمر بھر کبھی تحجد قضا نہ ہوئی ہو دوسری یہ کہ اس نے امر بھر کبھی غیر محرم کو قصدن دیکھا نہ ہو اور تیسری یہ کہ اس کی اوسر کی سنت غیر موقع بھی کبھی نہ چھوٹی ہو ابھی ایسی شرائیں تھیں کہ پورے مجمع میں کوئی بھی پورا نہیں اترتا تھا کبھی نہ کبھی تجد بھی قضا ہوئی اچھا عصر کی سنت میں غیر موقع دا وہ تو کبھی کوئی پڑھتا ہے کبھی کوئی نہیں پڑھتا تو یہ آخری شرط تو کوئی پورا اترنے والا تھا ہی نہیں جامع کوئی نہیں تھا تینوں شرطوں کا تو صبح سے جنازہ رکھا رہا آخر شام ہو گئی شام ہو گئی تو پریشانی جنازہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا تو آخر عصر کے قریب جو وہ ایک پہلی صف سے ایک شخص اپنا منہ ڈھانپ کے آگے آیا اور میت کے پاس کافی دیر وہ روتا رہا وہ کہتا رہا کہ یہ راز یا تو اللہ کو پتہ تھا یا آپ کو پتہ تھا تو آپ یہ ایسی وصیت کیوں کر کے گئے کہ جس کی وجہ سے آپ نے مجھے رسوا کر دیا لوگوں کے سامنے تو پھر اس نے کہا کہ بے صفح بناؤ الحمدللہ للہ فقیر میں تینوں شرائط موجود ہیں تو وہ شخص خود شمس الدین التمش تھا تو ایسے لوگ تھے جن کو اللہ پاک نے قیادت دی اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے ایسی بڑی بڑی سلطنتوں کا کام لیا شمس الدین التمش کی اولاد میں ایک لڑکی تھی اس کی رضیہ وہ بھی بہت قابل بڑی عالمہ فاضلہ اور میدان جنگ میں لڑنے والی کبھی اس کی بھی تحجد قضا نہیں تھی اپنے باپ کے ساتھ باقاعدہ تحجد کے لیے اٹھتی تھی وہ بڑی لائق تھی ایک لڑکا تھا ناصر الدین محمود مگر وہ چھوٹا تھا اور ایک بیٹا تھا جوان جو اس کا جوان لڑکا تھا وہ عیاش تھا اتنے نیک باپ کا بیٹا وہ بالکل بدچلن تھا اس لیے وفات کا ٹائم اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اب ناصر الدین چھوٹا ہے جو بڑا لڑکا ہے جس کو ولی عہد بنانا تھا وہ بچلن چلن ہے تو اس نے استراری حالات میں اسے اپنی بیٹی کے لیے وصیت کر دی رضیہ سلطانہ کے لیے تو رضیہ سلطانہ پھر حکمران ہوئی اور بڑے عدل و انصاف کے ساتھ اس نے حکومت کی ہے کئی سال تک اس کے بھائی نے بغاوری کی اس کے خلاف اور بہرہ اس کے بھائی کا تو انجام یہ ہوگا لوگوں نے خود ہی پھر اس کو جامع مسجد کے اندر جمعہ کی نماز نے اس کو مار دیا اس کو یہ لوگ اتنے تنگ سے اس کے مظالم سے اس کے تو رضیہ سلطانہ کی حکومت چلتی رہی ہے اور اس کے زمانے کے ایک مشہور قاضی تھے قاضی منہاج السراج جن کی کتاب طبقات ناصری موجود ہے مطبوع ہے تو وہ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں لیکن بات یہ تھی کہ عورت کی حکمرانی وہ شرحنس جائز نہیں ہے جن علما نے یعنی علماء فکاہ و میں ہوتے ہی تھے وہ میری استراری حالت میں انہوں نے کیا تھا کہ ذرا دوسرا بھائی بڑا ہو جائے تو اس کو ہم رکھ لیتے ہیں لیکن چونکہ ایسا مسلمانوں میں پہلے کبھی ہوا نہیں تھا اس لیے عجیب و غریب باتیں پھیل گئیں ان میں سے بعض باتیں بالکل جھوٹ ہیں لیکن وہ افواہیں تھیں افواہیں چلی ہیں اور وہ افواہیں تاریخ کے اندر بھی تاریخی روایت بن جاتی ہیں پھر وہ اس میں ایک روایت ہے جسے پھر خاص طور پہ یہ غیر مسلم اور یہ ہندو مرخین وغیرہ بہت شہرت دیتے ہیں وہ یہ کہ ایک غلام تھا حبشی جس کا نام یاقوت تھا اس یاقوت غلام کے ساتھ رضیہ سلطان کے ناجائز تعلقات ہو گئے تھے تو یہ بات بالکل بکواس بات ہے اس میں بات سناتے ہیں کہانی شروع یہ کرتے ہیں کہ وہ غلام جیسا تھا رضیہ سلطانہ کے گھوڑے پر بیٹھتی تھی تو وہ سہارا دے کے اس کو بٹھاتا تھا اوپر کرتا تھا تو یہ بات بنیادی طور پر غلط ہے وہ لڑکی تو اتنی بہادر تھی اسے سہارے کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ تو خود میدان جنگ میں جا کے لڑتی تھی اکیلے کئی سپاہیوں پہ بھاری تھی تو اس کو اس کو سہارا دینے کی کیا ضرورت تھی تو خیر ایسی چیزیں تاریخ کے اندر آ جاتی ہیں ان کو ذرا پہچاننا چاہیے کہ یہ چیز تو آج کل بھی اگر آپ دیکھیں تو جو شریف غنانوں کے اندر آج کل بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اتنا قرب ہو غلام میں نوکر میں اور اس کے مالکن میں پردہ الحمدللہ مسلمانوں میں ہمیشہ سے رہا ہے ابھی آ کے پردے کے اندر جو آپ دیکھتے ہیں کچھ جو آزادی ہے تو ابھی آپ آب پاکستان بننے کے زمانے ابتدائی زمانے کو اگر آپ دیکھیں نا تب بھی اتنا مسلمانوں میں پردہ تھا کہ اب تصور نہیں کر سکتے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے وہ فرماتے تھے مہاد الخلیل میں انہوں نے بڑا عرصہ پڑھایا اس طرح سے مہارت کے جتنے بھی استاد ہیں وہ سب ہی ان کے شاگرد ہوں گے سوائے مفتی سعید صاحب کے تو انہوں نے کہا کہ جب یہ ابتدائی زمانہ تھا یعنی انیس کا تو ہمیں یاد ہے کہ شہر میں اسٹیشن پہ جب ٹرین سے عورتیں اترتی تھیں تو ٹانگے والوں میں اتنی حیات تھی کہ جب انہیں گھر لے کے جاتے تھے تو ٹانگے کو کبھی بازار سے نہیں گزارتے تھے راستہ لمبا پڑ جائے تو پڑ جائے چار پانچ گلیاں ادھر ادھر سے نکلنا پڑے خواتین کو ان گلیوں سے لے کے جاتے تھے جہاں خاموشی ہو جہاں سناٹا ہو بھئی عورتیں بیٹھی حالانکہ عورتیں پردے میں ہوتی تھیں ٹانگے کے اوپر وہ کپڑا وپڑا ڈلا ہوتا تھا پھر بھی اتنی حیات تھی تو اس لیے جب آپ تاریخ میں اس قسم کی چیزیں دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کئی افواہیں تھیں جو تاریخ میں جمع ہو گئی ہیں اور صحیح کو غلط سے اگر تمیز انسان نہ کرے تو پھر تاریخ پڑھنا بے فائدہ ہے حدیث میں آتا ہے نا کفا بل مر کذیبن حدیثہ بک الما سمیا آ رہی ہے تو بیکل ما سمیہ کے اندر بک الما قرآ بھی شامل ہو جاتا ہے نا کہ حیثیت جو آپ پڑھتے ہیں اس پہ آپ اعتماد کر لیں اچھا جی رضیہ سلطانہ کے بعد اس کا جو بھائی تھا ناصرالدین محمود پھر وہ آ گیا وہ وہ بھی بڑا اپنے باپ کی طرح نیک آدمی تھا کہتے ہیں کبھی اس نے بیت المال سے اپنے پر کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا صرف ٹوپیاں سیتا تھا اور قرآن مجید کتابت کرتا تھا اور وہ ہدیہ کر دیتا تھا اور سمجھدار بھی بہت تھا اور عقلمند اور سب کچھ تھا اس میں لیکن اس نے ایک اور کام یہ کیا تھا اس کی طبیعت میں سختی نہیں تھی بہت زیادہ تحرک اور فعال ہونا یہ چیز نہیں تھی یہ کام پھر اس نے اپنے والد کے غلام غیاس الدین بلبن کو سونپ دیے تھے کہ تو میری طرف سے نائب سلطنت ہے کوئی شکایت میرے پاس نہیں آنی چاہیے تو غیاس الدین بلبن نے بہت اچھے طریقے سے حکومت چلائی اور پھر آگے چل کے وہی خاندان غلامہ کا اگلا بادشاہ ہوا وہ بھی بہت عظیم و شان بادشاہ تھا بلکہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں شاہانہ شان و شوقت کا آغاز غیاس الدین بلبن نے کیا تھا اس سے پہلے کے جو بادشاہ تھے وہ سادہ رہتے تھے ایک سرداری سا نظام تھا ٹھیک ہے لیکن شان و شوکت زیب و زینت اور قہر و جبر کے جو مظاہر ایک پروٹوکول جسے کہتے ہیں ظالم نہیں تھا قہر و جبر سے میری مرادی ہے کہ پروٹوکول ایسا ہوتا کہ جب وہ نکلتا تھا تو پورے سپاہی پریڈ کرتے ہوئے ایک ساتھ پاؤں زمین پہ لگ رہے ہیں دھم دھم کی آواز آ رہی ہے وہ ہر قدم کے ساتھ اللہ اللہ اللہ اللہ یعنی ایک عجیب مرغوب کن نظارہ اس کا ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا بادشاہ کا جب تک روگ نہ ہونا بادشاہد بیکار ہے. اس میں اتنا زیادہ احتیاط کرتا تھا کہ کبھی اسے کسی نے بادشاہ بننے کے بعد کبھی کسی نے اسے مسکراتے بھی نہیں دیکھا کہنے بادشاہ کا ہنسنا تو دور کی بات ہے اس کا مسکرانا بھی روب ختم کر دیتا ہے بڑی آن سے حکومت کی تعطاریوں سے بہت اس نے اس کی لڑائیاں ہوئی ہیں یعنی چنگے خان کے پودوں وغیرہ سے انہوں یعنی نے ہندوستان کی سرحد پر اس نے روک کے رکھا ہے اور ایک آخری جنگ تھی جس میں اس کا بیٹا جس پہ ساری امیدیں اس سے تھیں ولی عہد تھا وہ اس جنگ میں شہید ہو گیا اب غیاس الدین بلمن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا دل بالکل لوہے کا ہے نہ اس پہ خوشی اثر کرتی ہے نہ اس پہ مصیبت اثر کرتی ہے نہ یہ رنجیدہ ہوتا ہے نہ جناب یہ مسکراتا ہے بیٹے کی وفات پر جو اس کو دکھ ہوا ہے اتنا قوی آدمی اتنا آپ یوں کہہ لیں کہ آئینی آدمی فولادی قسم کا بستر پہ پڑ گیا اور کچھ ہی عرصے میں وفات پا گیا اپنے بیٹے کی جوان بیٹے کی موت کے غم نے اور اس کے بعد پھر یہ حکومت زیادہ چل بھی نہیں سکی اس کا جو دوسرا بیٹا تھا اور زیادہ اس کو افسوس یہ تھا کہ اب یہ حکمران بنے گا اس میں اہلیت نہیں ہے حکمرانی کی تو اس نے پھر اپنے اس بیٹے کو جو نا بیچ سے نکال دیا اور اپنے پوتے کے لیے اس نے وصیت لکھ دی کہ بھائی میرے بعد میرا پوتا ہوگا جب یہ وفات پا گیا تو پوتا جب بیٹھا تو نالائق بیٹا اس سے الجھ پڑا اور خانہ جنگی شروع ہو گئی اگرچہ کوئی لمبی جنگ شنگ نہیں ہوئی لیکن بہرحال وہ کشا کشی چلی ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس خاندان سے حکومت نکل گئی آگے چل کے خلجی آ خلجی حکمران تھے ان میں کئی بڑے حکمران ہوئے ہیں جن میں غیاث الدین خلجی ہے جلال الدین خلجی ہے ان لوگوں نے ایک عرصے تک ہندوستان کو سنبھالا ہے اور تاتاریوں سے ان کی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں اور انہوں نے بھی ہندوستان کو اس بلا سے اس طوفان سے محفوظ رکھا ہے اس کے بعد تغلا خاندان آ گیا تغلا خاندان بھی بہت بڑا خاندان تھا اور اس خاندان میں غیاث الدین تغلق محمد تغلق وغیرہ یہ بڑے بڑے, بڑے بادشاہ تھے اور فیروز الدین تغلق بڑے ان کے کارنامے ہیں خاص طور پہ فیروز فیروز الدین تخلق جو تھا اس کے تعمیری کام بہت مشہور ہیں سرائے بنانا شہر بنانا یہ جو لاہور میں فیروز پور روڈ جاتا ہے تو آگے فیروز پور شہر ہے یہ ایسے بہت سارے شہر بہت ساری مساجد قلعے باغات یہ فیروز الدین تخلق کے کارنامے ہیں محمد تغلق اس خاندان کا سب سے بڑا حکمران تھا بہت زیادہ علاقہ اس کے قبضے میں تھا اور وہ ایک عجیب عجیب الخلخ ال قسم کا انسان تھا ابن بطوطہ نے محمد تولق کے زمانے میں ہندوستان کا سفر کیا ہے مراکش سے چلا پورے عالم اسلام میں گھوما اور ہندوستان بھی پہنچ گیا وہ کہتا ہے میں ملتان پہنچا تو میرے پہنچنے کی خبر سلطان کو ہو چکی تھی دہلی میں یعنی اس کا جو نظام جاسوسی نظام مخبری کا اتنا تیز تھا کون آ رہا ہے خیر دہلی پہنچا سلطان استقبال کیا اعزاز و اکرام کیا اور مجھے عہدہ دے دیا قاضی کا دہلی میں تو کافی عرصے پھر اس نے دہلی میں گزارے تو وہ جو باتیں لکھتے ہیں کہ کوئی اور شخص لکھتا تو شاید ہم اور آپ یقین بھی نہ کرتے ابن بطوطہ بذہ خود ایک فقی تھے ایک قاضی تھے ایک عالم تھے سکھ آدمی تھے تو اپنا جشمدید واقعہ اور اپنے مشاہدہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اس بادشاہ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے کہ اس کا خزانہ جو دنیا کے عظیم ترین کتب اس کا کتب خانہ جو دنیا کے عظیم ترین کتب خانوں میں سے ہے اس کی ساری کتابیں اس کو حض ہیں اور شاید ہی کوئی کتاب ہو جس پہ اس کے حواشی نہ لکھے ہوئے وہ کہتے ہیں اس سے بڑا سخی بھی دنیا میں میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ بعض اوقات یہ اپنے خزانے کے دروازے کھلوا دیتا ہے اور کہتا ہے بھائی جو, جو جو اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے لے جائے تو بہت میں نے دیکھا کہ لوگ سامان اٹھا, اٹھا اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں جو جتنا اٹھا کے لے جا سکتا ہے یہ بھی دیکھا ہے بڈھا ضعیف ہے وہ ایک گٹھری اٹھاتا ہے اور تھوڑی دور لے کے جا کے رکھتا ہے پھر جو دوسری گٹھی اٹھا کے لاتا ہے وہ ادھر رکھتا ہے اس طریقے سے جو جس سے جو بس چل رہا ہے وہ اٹھا اٹھا کے لے کے جا رہا ہے اور کہتے اس سے زیادہ ظالم انسانی میں نے دنیا میں نہیں دیکھا جب اس کا جی چاہتا ہے یوں اشارہ کرتا ہے ادھر بندہ قتل ہو گیا ادھر بندہ قتل ہو گیا اب درباریوں میں سے اس میں کوئی اصول نہیں کہ کس چیز پر قتل ہونا ہے اس کو کوئی بات ذرا سی ناگوار خاطر گزر جائے تو یہ اشارہ ہوتا ہے جلاد ہر وقت جو ہے کلہاڑے لے کے کھڑے رہتے ہیں اس کے دربار میں اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا آج کس کی موت کا دن ہے تو یہ کہتا ہے کہ ایک دن میں جب دربار کے پاس پہنچا اور میں نے اپنا اپنے گھوڑے سے اترا تو میں نے دیکھا دربار کے دروازے پر ایک چھوٹا سا ڈھیر ہے پتہ نہیں کس چیز کا ہے تو میں قریب گیا تو میں حیران رہ گیا ایک درباری کا کی لاش تھی اس کا سر وہ الگ رکھا ہوا تھا اور یہ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں تھیں نقیمہ یعنی کر کے اس کا وہاں پہ دربار کے دروازے پر رکھا گیا تھا کیوں کہ میں اتنا دہشت زدہ ہوا کہ بتا نہیں سکتا تو ابن بطوطہ نے پھر سوچا کہ بھائی یہاں پہ رہا تو کسی نے یہاں میرا خیمہ ہوگا اور میری سروڑی یہاں پہ ساتھ میں رکھی ہوئی ہوگی اب وہ پھر موقع تلاش کرنے لگا یہاں سے نکلنے کا تو قسمت اس کی اچھی تھی کہ چین کی شہزادی وہ کسی وفد کے ساتھ ہندوستان دیکھنے آئی ہوئی تھی اس کو واپس جانا تھا تو محمد تخلق نے کہا کہ بھائی اس کے ساتھ ازاز و کرام کے لیے کوئی کسی کو بھیجوں تو ابن بطوطہ نے کہا حضور میں اگر آپ اجازت دیں میں ساتھ چلا جاؤں سے کہا ہاں ہاں تو میں ویسے بھی سیاحت کا شوق ہے چلو ٹھیک ہے چلے جاؤ تو ابن بطوطہ پھر یہاں سے آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں نقشے میں یہ ہندوستان سے یہاں چلیں یہ کشتی کے ذریعے سفر تھا بحری جہازوں کے ذریعے یہاں سے چلے ہیں یوں یوں گئے ہیں یوں یوں ایسے ہوتے ہوتے ہوتے, ہوتے چائنا پہنچے ہیں وہاں شہزادی صاحبہ کو بادشاہ کے سپرد کیا ہے پھر وہیں سے یوں باہر باہر باہر باہر باہر باہر باہر باہر باہر باہر سیدھا واپس نہیں آیا ہندوستان کیا اللہ نے نئی زندگی عطا کی ہے اب دوبارہ وہاں جانا ہے محمد تغلق کی وفات بھی عجیب طریقے سے ہوئی یہ ہمارے قریب آیا ہوا تھا کراچی میں ٹھٹا کا علاقہ ہے نا دریا سندھ کے ذریعے یہاں پر آیا اور روزے سے تھا روزہ رکھتا تھا بھائی دیکھو اتنا نیک آدمی ہے تجدید نہیں چھوڑتا تھا روزہ جو ہوتے پیر جمعرات کا روزہ ہمیشہ رکھتا تھا تو وہ اس نے نفلی روزہ اس نے رکھا ہوا تھا اور مچھلی سے دریائے سندھ کی مچھلی بڑی مشہور ہے اس اسے استار کیا استار کر کے بیمار ہو گیا وہیں اس کی وفات ہو گئی اس کے زمانے میں لوگ اتنے ڈرے اور سہمے ہوئے رہتے تھے کہ اس کے بعد لوگوں میں ایک گھٹن پیدا ہو گئی تھی گھٹن پھر ایک دم پھٹتی ہے نا تو پھر وہ اکھاڑ پکھاڑ شروع ہو گئی اتنی بڑی حکومت جو تھی وہ سمجھیں کہ ایک دم زوال پذیر ہوئی ہے اور پھر آ گیا جناب اس کے بعد لودی خاندان آ گیا لودھی خاندان کا بانی تھا لودی الودھی پٹھان تھے جی ٹھیک ہے ہندوستان میں پٹھانوں کی حکومت آ گئی یہ اصل میں محمد تولا کی فوج کے افسران تھے اور یہ اس کی ان چیزوں سے بڑے بدل تھے تو انہوں نے پھر خروج کیا اور قبضہ کر لیا بہل الودھی جو پہلا حکمران تھا بہت اچھا آدمی تھا بہت ہی سادہ طبیعت کا تھا گزشتہ حکمرانوں کی سادہ سمراد یہ کہ سادہ سمراد ذہن کا سادہ نہیں تھا بہت ہوشیار تھا بس اس کی زندگی بڑی سادہ دی ہے پٹھانوں کے ڈیرے ہوتے ہیں نا اس کی بادشاہت ایسی تھی مورخین کہتے ہیں زمین پہ بیٹھا ہوتا چادر ڈالی زمین پہ بیٹھ گیا اور چاروں طرف اس کے پٹھان سردار بیٹھے ہوتے اپنی اپنی تلواریں لیے ہوئے جو بندہ آتا تھا کہتا ادھر آؤ بھائی ادھر آؤ جیسے آج کل کے ڈیرے پہ آپ جاؤ نا تو کہتا ہے ہیں ڈز کرو بھی یہ بندوق بندوک ڈز کرو یار آپ ڈز کرتا ہے تو پٹان خوش ہوتا ہے ٹھیک <تصفح> ہے اس کو ڈز کرنا آتا ہے تو اس کے پاس جو نا تیر کمان بڑے بڑے رکھے ہوتے ہیں آ تیر چلاؤ کَا تو پھر وہ تیر چلاتا تھا تو پھر کہتا آؤ آو بیٹھو اور بڑی بڑی مضبوط مشکل کمانے کو کھینچنا مشکل ہے جو جتنی بھاری کمان کھینچتا تھا وہ اتنا بڑا سمجھو اچھا آدمی ہوتا تھا شریف آدمی ہوتا تھا تگڑا آدمی تو بہت ہی انصاف پسند آدمی تھا لوگوں سے اس طرح کھلا ملتا جلتا تھا اچھی حکومت چلی ہے اس کی بھی اور پھر آگے دو تین حکمران اس میں آئے ہیں آخری حکمران پھر وہی پھر عروج کے بعد زوال ہے کسی کا زوال جلدی ہوتا ہے کسی کا دیر میں ہوتا ہے یہ زیادہ عرصہ ان کی حکومت نہیں چلی ہے ابراہیم لودی جب آیا ہے تو اس نے بڑی سختیاں شروع کر دیں حالانکہ ان میں سب سے بڑا طاقتور حکمران تھا فوج اس کی بہت زیادہ تھی اس کی سختیاں اور اس کی زیاتیاں دیکھ کے خود پنجاب کا جو گورنر تھا وہ بھی پٹھان تھا اسی کے خاندان کا دولت خان لودھی وہ اس کے خلاف ہو گیا یہ وہ زمانہ تھا جب تیمور لنگ مغل فاتح اس کی حکومت ٹوٹ چکی تھی اس کے بیٹوں پوتوں میں چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن چکی تھیں ان میں ثمرپن کی جو حکومت تھی وہ ایک وہ بابر جو ایک مغل مغلوں کا جو بانی ہے نا بابر ظہیر الدین بابر یہ اس کے والد کے پاس تھی مگر وہ پھر حکومتوں سے چھن گئی تو یہ بابر لڑکا تھا تیرہ چودہ سال کا اس کو فرار ہونا پڑا تو یہ کبھی ادھر کبھی ادھر کئی بار اس نے سمرقند پہ قبضے کی کوشش کی ایک دو بار کامیابی ہوا پھر اس کے خلاف فروج ہوا پھر یہ بھاگا تو زندگی اس کی ایک مفرور شہزادے کی زندگی تھی تو بھاگتے بھاگتے کابل آ گیا کابل کو اس یہ کابل اسے اچھا لگا وہاں پہ کافی عرصے رہا ہے اور وہاں اس نے اپنی حالت مضبوط کر لی اسی دوران کسی نے بتایا کہ وہاں پہ ہندوستان میں لودھی خاندان وہ کمزور ہو چکا ہے اور وہاں بھی ذرا جا کے دیکھنا چاہیے اگر کیا پتہ وہ سلطنت ہاتھ آ جائے تو بابر پھر وہاں سے ہندوستان سے نکلا ہے یہ آپ کے درہ خابر کے راستے یہی آپ کا راستہ ہے یہ حسن ابدال وغیرہ یہ جو روڈ ہے نا پرانا قدیم راستہ یہی تھا اگر سے طرح پکا راستہ نہیں تھا بس راستہ تھا بس مخب... راہبر ہوتے بتاتے ہیں یہاں سے اس درے سے نکلنا ہے وہاں سے نکلنا ہے تو یہاں سے ہوتا ہوتا, ہوتا یہ کلر کہار تک آیا ہے کلر کہہار میں ابھی بھی جھیل کے پاس تخت بابری موجود ہے ایک چٹان کو اس میں تخت کی طرح ترشوایا تھا اور اسی پہ بیٹھ کے اس نے اپنی فوج کے سامنے تقریر کی تھی خلاصہ یہ کہ بابر کی پھر بابر کا ساتھ دیا دولت خان لودھی پنجاب کے حاکم نے پنجاب بڑے آرام سے اس کے پاس آ گیا آگے چل کے پھر پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودی سے جنگ ہوئی بڑی تاریخی جنگ تھی لودی کے پاس تقریباً دو لاکھ فوج تھی بابر کے پاس بارہ ہزار سے پائی تھے بارہ تیرہ ہزار مگر بابر کو برتری یہ حاصل تھی کہ یہ بڑا جنگجو آدمی تھا اور بڑا ہوشیار تجربہ کار آدمی تھا اور دوسرا یہ اس کے پاس ایک اضافی چیز تھی توپے لودھیوں پاس توپیں نہیں تھیں یہ نئی نئی چیز ایجاد ہوئی تھی اس زمانے میں اور بابر نے وہ توپیں رکھوائی تھی میدان جنگ کے کنارے پہ تو خلاصہ یہ کہ بابر نے پانی پت کے میدان میں فتح حاصل کی اور ہندوستان کا پہلا مغل بادشاہ بن گیا بابر کے بعد آخر تک یہاں پہ مغلوں ہی کی حکومت رہی ہے بابر نے کئی فتوحات حاصل کی اس کی باقی زندگی تھی ہندوستان ہی میں قدم جمانے میں گزری ہے ہندوستان کے راجاؤں نے دیکھا یہ پھر سے مسلمانوں کا ایک بڑا فاتح یہاں پر آ رہا ہے تو انہوں نے ان کا ایک سردار تھا جس کو رانا سنگھام سنگھ کہتے تھے ویسے کو رانا سانگھا بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے پورا سنگھام رانا سنگھام اس کا پورا نام ہے مختصر رانا سانگا کہا جاتا ہے وہ سارے راجاؤں کو ملا کے وہ مقابلے پہ آیا ہے اتنی بڑی فوج سامنے آ گئی کہ بابر پریشان ہو گیا اور ابھی آمنے سامنے ابھی ہوئے نہیں تھے پتہ تھا اتنی بڑی فوج آ تو ہوا تو بابر کے تمام افسران نے کہا کہ حضور واپس قابل چلیے مارے جائیں گے ہم سب کے سب تو بابر نے کہا کہ اتنی مشکل سے اللہ نے ہمیں حکومت دی ہے اور ہم آئے تھے تب بھی ہم تھوڑے تھے تب بھی اللہ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی ہے اب یہ دشمن ہے اس کے سامنے پیٹ پھیر کے چلے جائیں ہماری غیرت اجازت نہیں دیتی ویسے تم میں سے جانا چاہتے ہے چلا جائے لیکن میرے سامنے ایک بات اور ہے کہ ہم کچھ گناہ کرتے ہیں ان سے توبہ کرتے ہیں پھر توبہ ہم توڑ دیتے ہیں سچی توبہ کریں تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی بابر کی ایک عادت تھی جو چھوٹتی نہیں تھی وہ شراب پیتا تھا ایک عرصے سے شراب کا عادی تھا کئی بار اس نے توبہ کی پھر توبہ ٹوٹ جاتی تھی اس کی دوسرا داڑھی مڈاتا تھا مجھے رکھی نہیں تھی داڑھی مڈاتا تھا پتا تھا اس کو یہ ہے گناہ یہ فرق ہے اس شخص میں جو گناہ کو گناہ سمجھتے وہ کرتا ہے کہ اسے کبھی توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے اور اس شخص میں جو گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں آج کل اگر ہم دیکھیں تو آج کل کے فصاقف جزار میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے اگر آپ تنبی کریں گے وہ یہ نہیں کہے گا میں غلطی کر رہا ہوں وہ الٹا اپنے اس غلطی کو جواز کا جامع پہنائے گا تو خیر اس نے تمام افسران سے کہا کہ میں تو جو میرے پاس شراب ہے میں گرا رہا ہوں اور جو میرے وفادار ہیں وہ بھی ایسا کریں تو کہتے ہیں وہاں پہ شراب کے مٹکے شٹکے جو تھے لدے ہوئے سارے وہاں پہ انہوں نے گرا دیے اور داڑھی آئندہ سے میں نے نہیں منڈوانی آپ نے تھے جو میرا ساتھی عہد کرے تو یہ دونوں انہوں نے عہد کیے وہاں بابر نے ایک مینار تعمیر کرا ہے جسے مینار توبہ کہا جاتا تھا کہ ہماری توبہ کی یادگار ہے پھر جو جنگ ہوئی اللہ تعالی نے اس میں شاندار فتح نصیب فرمائی اور ہندوستان میں مسلمانوں کے قدم تقریباً چار صدیوں کے لیے گڑ گئے پھر کوئی مسلمانوں کو یہاں سے ہلا نہ سکا اللہ یہ کہ پھر انگریز آیا تو وہ پھر الگ تاریخ ہے بابر کا بیٹا ہمایوں وہ ہوا مگر بیچ میں ایک اور کہانی نے جنم لیا ایک اور کہانی نے جنم لیا اور یہ کہانی تھی شیر خان کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہار کا علاقہ دیکھ رہے ہیں یہ جو بھی لشکر آتے تھے نا افغانستان کی طرف سے آتے تھے افغانستان لشکر اکثر ان کے سپہ سالار ترک ہوتے تھے ٹھیک ہے اور افغانستان میں دو قومیں یعنی فارسی بان اور ان سے کہیں زیادہ پٹھان یہ قبائل ان کے ساتھ ملتے چلے جاتے تھے سب لشکری تھے سپاہی تھے جہاں جہاں پھر فتوحات ہوتی تھیں قلوں کے اندر وہ پٹھان رہتے تھے زیادہ تر پٹھان تھے تو ایسے اس علاقوں میں جا کے پٹھان آباد میں آپ تصور نہیں کر سکتے مثلاً بہار کا علاقہ ہے یہ بنگالی میں آ جاتا ہے اب تو الگ صوبہ ہے بہار میں یہاں پٹھانوں کی بہت بڑی آبادی تھی جاگیریں تھیں ان کی سپاہی تھے نا ان کو جاگیریں مل جاتی تھیں شیر شاہ کا والد یہاں کا جاگیردار تھا اس کا نام شیر خان اس کا شیر خان بھی اس کا لقب تھا بعد میں اس کو ملا تو یہ یہاں پہ یہ بچپن سے بہت علم و فضل کا دلدادہ تھا بڑا عالم فاضل آدمی حسابی دماغ اس کا اور دوسرا باغوں کی طبیعت میں ایسا ہوتا ہے اصول, اصول پسندی اصول پسندی اس کی اتنی زیادہ تھی کہ اس, اس نے کہا اپنے باپ کو بھی نہیں بخشتا تھا جب پہلی بار اس کے باپ نے کہا کہ جاگیروں کا انضام خراب ہو رہا ہے لوگ جو ہے نا ایک دوسرے پہ زیادتی کر رہے ہیں اب تو جا کے سنبھال میں تو بوڑھا ہوں گے میں کب تک سنبھالوں گا تو اس نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ میں وہاں جا کے کسی کی بھی رعایت نہیں کروں گا اگر کسی معاملے میں آپ کی طرف سے بھی غلط بات ہے اس میں آپ کی بھی رعایت نہیں ہوگی تو اس شرط پہ وہاں پہ گیا ہے اور جاگیروں کا انظام اس نے کچھ ہی عرصے میں اتنا ٹھیک کر دیا کہ ایک مثالی نظام بن گیا وہاں پہ اور اس سے اس کی شہرت بڑھ گئی اور شہرت کی وجہ سے اسے پھر بہار کے ایک قلعے دار نے اپنے پاس بلا لیا اپنا نائب بنا لیا اس قلعے دار کی وفات ہو گئی اور اس کی خوبی اتنی تھی کہ ہر دل عزیز شخصیت جیسے سے کہتے ہیں نا ایسا ہو گیا تھا. تھا بھی کچھ غیر معمولی انسان تھا تو قلعہ دھار کی جو بیوہ تھی اس نے رشتے کی پیشکش کی کہ بہت زبردست آدمی بڑا باصلیت آدمی ہے ایک ابھردہ وہ ستارہ ہے یہ شادی ہو گئی اب جب اس سے ہو گئی شادی تو اس بیوہ کے پاس بے شمار اس قلعے کے اندر ذخائر تھے بہت خزانے تھے توقع سے بھی زیادہ تو اس نے شادی کی پہلی ہی جو ابتدا ہوتی ہے اس نے ابتدا میں کہا کہ یہ اتنے خزانے میرے تو کسی کام کے نہیں ہے تو یہ سارے میں آپ کو ہدیہ کرتی ہوں یہ ساری میں آپ کو ہدیہ کرتی ہوں تو وہ جو رقم اس کو ملی نا وہ اس کے لیے گویا کے ایک آگے بڑھنے کے لیے ایک چادی کنجی ثابت ہوئی ہے اور اس سے پھر اس نے اپنی ذاتی فوج اس نے تیار کر لی کئی سو سپاہی اس میں رکھ لی ایک مشہور ہو گیا کہ فلاں خلا کے پاس اتنی فوج ہے اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا کہ جو بہار کا جو راجہ تھا جو مسلمان حاکم تھا اس کی حفاظت کے دوران اس نے ایک شیر کو قتل کر دیا شکار پہ جا رہے تھے شیر نے حملہ کیا شیر نے حملہ کیا تو اس نے آگے بڑھ کے شیر کو مار دی اپنے اس حاکم کی جان بچا لی تو وہاں سے اس کو شیر خان کا خطاب ملا بعد میں بادشاہ ہوا اس نے خان ہٹا کے شاہ لگا لیا شیر شاہ ہو گیا یہ شیر خان اب اتنا مشہور ہو گیا ریاست بہار کے ایک متولی اور ایک نائب ناظم کے طور پہ اور بعد میں وہی جو یہ بات اس میں ہوگی وہی جو راجہ تھا حاکم تھا اس کی وفات کے بعد اس کی بیوہ سے اس کی شادی ہوئی تھی پھر ٹھیک ہے جس کے حفاظت کے لیے اس شیر کو مارا تھا اس کی بیوہ سے اس کی شادی ہوئی تھی ادھر بابر کی حکومت آ تھی بابر اچھے لوگوں کو جمع کر رہا تھا اپنے پاس قابل لوگوں کو تو اس کو بھی اپنے پاس بلایا اور یہ دربار میں آ بابر بھی بہت دور اندیش آدمی تھا قیادت کے لیے نا مردم شناسی بہت ضروری ہے جو انسان انسانوں کو پہچان نہیں سکتا اس کی صلاحیت کا اس کی اچھائی اور برائی کا وہ دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتا وہ اچھا قائد نہیں بن سکتا وہ دھوکہ کھا جائے گا یہ لوگ کتنے تیز تھے آپ اندازہ کریں ایک طرف بابر اور ایک طرف شیر شاہ دربار لگا تھا دوپہر کا کھانا بابر اپنے سارے امرا کے ساتھ کھاتا تھا اور شیر شاہ جب یہاں آیا تو اس نے وہاں پہ ایک مکان بھی دارالحکومت میں لے لیا تھا رہائش کے لیے سامان شمان رکھ لیا بچے وغیرہ بیوی بی وہاں پہ ادھر ہی دوپہر کا کھانا بابر کے ساتھ ہوتا تھا تو اس بیچ میں ایک واقعہ تو یہ پیش آیا تھا کہ اس نے بابر کی آزمائش کے لیے ایک ایسی ڈش منگوائی بابر نے شیر شاہ کی آزمائش کے لیے ایک ڈش منگوائی وہ ایسی ڈش تھی کہ پٹھانوں نے کبھی نہیں کھائی تھی وہ ٹھیک ہے یہ لوگ چونکہ مغل تھے ان کے ہاں کھانے کی نزاکتیں بہت زیادہ عجیب عجیب چیزیں یہ لوگ بناتے پٹانوں کو سادہ کھانا ہوتا تھا کٹوے کا گوشت ہے جناب اس میں روٹی ڈالی اس میں شریر بنایا اور شروع ہو گیا جناب ٹھیک ہے اس نے کہا اس کو میں آزماتا ہوں نا تو وہ, وہ چیز اس کے سامنے رکھ دی اب ایک آدمی کے سامنے ایک چیز آئی ہے پہلے کبھی آئی نہیں تو کھانا کس طریقے سے ہے وہ بندہ اگر بے ڈھنگے طریقے سے کھائے گا سب لوگ ہنسیں گے ایسا ہی ہے کہ نہیں شیر شاہ نے وہیں بیٹھے اس نے ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں لگائی اس نے ایک لمحے کے اندر ہی ایک نیا طریقہ ایجاد کیا اس چیز کو کھانے کا اب وہ کیفیت تو لکھی نہیں کتب تاریخ میں کیا ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں ایک نیا طریقہ ایجاد کیا اور اسی طریقے سے اس چیز کو اس ایسے اطمینان سے کھانے لگا جیسے باپ دادا سے اس نے طریقہ سیکھا ہوا ہے اور یہ مغل اس کو دیکھ کے ہرانے لگے اور بابر دیکھ رہا ہے بھائی کیا چیز ہے یہ تو اندازہ ہو گیا یہ بندہ بہت زیادہ ذہین ہے اندازے سے بڑ کے ذہین ہے کچھ دنوں بعد اسی طرح خان میں بیٹھے تھے تو بابر نے اپنے وزیر سے کہا کہ یہ شیر خان سے مجھے خدشہ ہو رہا ہے مجھے یہ خدشہ ہو رہا ہے اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ بادشاہ بننے کی صلاحیت ہے اگر کوئی میرا مطلب مقابل ہو سکتا ہے تو یہی بندہ ہو سکتا ہے تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس بندے کو اٹھا کے میں قید کرا دوں اس مندر کو یہ میری آل اولاد کے لیے خطرہ ثابت ہوگا تو یہ بات کر رہا ہے وزیر سے دیکھیں اس نے ایک نظر تو شیر خان پہ ڈالی تھی نا اور شیر خان کھانا کھا رہا تھا تو اس نے بھی نظر دیکھ لی تھی اس کی وہ کھانے میں لگا ہوا تھا اس نے وزیر سے کہا کہ وزیر نے کہا نہیں حضوری تو بہت شریف آدمی ہے اس نے کبھی اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کی ہے ہمیشہ جہاں بھی رہے بڑا وفادار رہا ہے جانی دیجیے اس بات کو آپ کو شبہ ہو رہا ہے تو نے کہا خیر دیکھ لیں گے شیر خان وہاں سے اٹھائے گھر گیا اپنی بیوی سے کہا کہ آج بابر نے مجھے جس نگاہ سے دیکھا تھا وہ نگاہ خطرناک تھی فوراً سامان باندھو یہاں سے ہم نے نکلنا ہے معلوم نہیں کل اس کا ارادہ بدل جائے اور میرا یہ آخری دن ہو بوریا بستر اس نے باندھا اور وہاں سے روانہ ہو گیا تو دوسرے ٹائم جو یہ اگلے دن جو کھانے کا ٹائم تھا تو دیکھا شیر خان نہیں ہے شیر خان کی نہیں پتہ ہے تو گھر میں نہیں ہے گھر خالی ہے تو بابر نے تعاقب کروایا لیکن وہ کہاں سے کہاں نکل چکا تھا بابر نے کہا کہ میں نے سمجھ تو لیا تھا ارادہ بھی کر لیا تھا مگر تقدیر آڑے آ گئی تم نے ایسا مشورہ دیا میں رک گیا اور بندہ بھی ہاتھ سے نکل گیا اللہ کی تقدیر میں کچھ لکھا ہوا ہے کچھ خطرناک چیزیں لکھی ہوئی وہی ہوا بابر کی وفات کے بعد جب ہمایوں آیا تو ہمایوں اور شیر خان کی ٹھن گئی یہ شیر خان تو وہاں پہ بہار میں تھا اور بنگال بھی اس نے اپنے قبضے میں لے لیا بنگال ویسے مغلوں کا تھا لیکن اس نے بنگال پہ قبضہ کر لیا ہمایوں لشکر لے کے آگے بڑھا ہے اور بڑی وہ طویل داستان ہے خلاصہ یہ کہ شیر خان پہلے تو پیچھے ہٹتا رہا پھر اس نے ایسی جگہ پہ ہمایوں کو پکڑا ہے کہ ہمایوں کے پاس بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اس کو بھگاتے بھگاتے آخر وہ اس دریا کے کنارے پہ لے کے آئے فوج کم تھی شیر خان کی شیر شاہ کی ہمایوں کی فوج زیادہ تھی آخر میں بہر اس نے ہمایوں کے لشکر کو شکست دی ہے ہمایوں نے دریا میں چھلانگ لگا کے اپنی جان بچائی ہے اس ٹائم ایک سکہ ایک ماشکی جو مشکیزہ لے کے لوگوں کو پانی پہ ہے نا وہ وہاں سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا بادشاہ پانی میں ڈوب جائے گا تو اس نے اس مشک میں ہوا بھر کے وہ ساتھ اس نے چھلانگ لگا دی اور اس دریا میں تیر کے بادشاہ کو بچا کے دوسری طرف لے گیا تو بادشاہ نے کہا تو کون ہے میرا نام نظام ہے کیا ہے تو میں سکہ ہوں یہ جی ہوں بول کیا مانگتا ہے اس نے کہا کہ حضور ایک دن کی بادشاہت مجھے چاہیے تو ہمایوں بچ بچا کے جب اپنے دار حکومت پہنچ گیا تو نظام سکے کو بلایا اور ایک دن کے لیے تخت پہ بٹھا دیا جو آرڈر جاری کرنا ہے کر بھائی تو, تو سکے نے آرڈر یہ جاری کیا کہ اس نے نیا سکہ جاری کرایا سکے نے سکہ جاری کرایا دنیا کی تاریخ کا واحد سکہ تھا جو چمڑے کا تھا جو مشقیں تھیں نا مشقیں ان کو ان کو پھاڑ کے ان کے چھوٹے چھوٹے سکے بنا کے ان پہ موہرے لگا کے وہ جاری کیا تو ایک دن کا بادشاہ تھا لیکن نام تاریخ میں اس کا زندہ رہ گیا کہ اس کے نام کے سکے تھے بھائی تو سکہ بھی کتنا ہوشیار تھا اندازہ کریں ذرا اور ہمایوں بھی کتنا عہد کا پکا تھا کہ اس نے بعد میں یہ یہ نہیں سوچا کہ ایک دن کا بادشاہ بن کے پتہ نہیں کیا کرے مجھے کو قتل کروا دے سوچ سکتا تھا نا چلو یار پیسہ ویسا لے اور چلتا بن نہیں اس نے عہد کی پابندی کی ہمایوں اور بابر کی یہ کشمکش جاری رہی ہمایوں اور شیر شاہ کی آخر کار اس کو دارالحکومت سے بھی نکلنا پڑا اور در بدر کی خاک چھانتے چھانتے راجستھان سے سندھ اور سندھ سے ایران پہنچ گیا سندھ بلوچستان سندھ میں جب یہ پہنچا ہے تو بیو بچوں کو وہیں چھوڑنا پڑا ہے کیونکہ بہت اس کو جلدی جانا تھا وہیں پر اس کے بیٹے اکبر کی ولادت ہوئی ہے ہمایوں کے ایران پہنچ گیا وہاں کے بادشاہ سے مدد مانگی بیچ کئی سال گزر گئے شیر شاہ کے آگے بیٹے وغیرہ آگے شیر شاہ نے تو تقریباً پونے تین سال حکومت کی ہے مگر کام اس نے ایسے کیے کہ اس کا نام تاریخ نے زندہ ہے آپ کا یہ جو پورا جی ٹی روڈ ہے پوری جرنیلی سڑک یہ انگریزوں نے اپنے دور میں شاید بیس پچیس سال میں بنائی ہے شیر شاہ نے اڑھائی سال کے اندر سڑک مکمل کی تھی جو پشاور کا یہ اٹک کا جو پل ہے نا یہاں سے شروع ہو کے بنگلہ دیش سنار گاؤں تک جاتی تھی آ کے پورے پنجاب کو کراس کر کے انڈیا کو کراس کر کے بنگال تک جا رہی تھی بعد میں اس نے اضافہ بھی کیا گیا تو پھر یہ کابل تک پہنچ گئی تھی دریا کے پار بھی چلی گئی تھی عدل انصاف ایسا تھا کہ وہ دنیا آج تک یاد کرتی ہے شیر شاہ کا انصاف تو خیر ہمایوں پھر آیا اور شیر شاہ کی اولاد سے اس نے حکومت واپس لے لی چونکہ اس میں ایرانیوں کا بڑا دخل تھا اور ایرانی وہ شیعہ تھے کٹر شیعہ تھے تو اس زمانے سے پھر ہندوستان کے دربار میں شیعہ امراء کا ایرانی امرا کا عمل دخل ہو گیا اور رشتے ناتے بھی ان کے ساتھ بڑے مضبوط ہو گئے تشریح کے اثرات پھر وہاں سے ہندوستانی درباروں کے اندر شروع ہوئے ہیں ہمایوں کے بعد آیا جناب اس کا بیٹا اکبر چونکہ دوران سفر اس کی ولادت ہوئی تھی اور ہنگامی دور ہی میں یہ بڑا ہو گیا تھا اس لیے پڑھنے لکھنے کا اسے کوئی موقع نہیں ملا ذہین تو تھا اپنے باپ دادا کی طرح تو ابتدائی طور پہ اس نے حکومت بھی اچھی کی فتوحات بھی اس نے حاصل کی اور علماء فضلاح سے اس کا بڑا تعلق رہتا تھا مگر ایک اس طبیعت میں اس کی ایک آزادی تھی تو اس آزادی کی وجہ سے اس نے ہر قسم کے لوگوں کو بلاتا تھا جیسے مامون رشید کا ذہن تھا نا اس کا بھی ذہن ایسا ہی تھا فرق یہ تھا مامون تو بذاد خود عالم فاضل تھا بہت بڑا عالم تھا اس لیے وہ گمراہی میں اس حد تک نہیں پہنچے جہاں تک یہ چلا گیا اور دوسرا معمون جو مناظر کراتا تھا وہ زیادہ تر مسلمانوں کے مکاتب مسلم فکر ہوتے تھے یا فلاسفہ ہوتے تھے اس نے تو سبھی کو جمع کر لیا حتیٰ کہ عیسائی آئے اسی کے زمانے میں اور ان کو بھی اس نے اجازت دی یورپ سے عیسائی آئے تھے پہلی بار جو ہندوستان میں چرچ بنے ہیں اکبر کے دور میں بنے تو ان کی باتیں سن سن کر یہ متاثر ہوتا گیا اور آخر میں یہ بالکل گمراہ ہو گیا گمراہ ہونے میں ایک بڑا دخل علماء سے بد زنی کا تھا علماء سے اگر عقیدت اس کی باقی رہتی تو جو بھی مباحث ہیں یہ علماء کی طرح رجوع کرتا علماء سے بدزن ہو گیا اور بد زن ہونے میں خود علماء کا بھی دخل تھا سب کا نہیں مگر بعض علماء جو بڑے اونچے عہدوں پہ تھے ان کا دخل تھا اس کی جو مجلس ہوتی تھی مجلس علمی مجلس اس مجلس میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا کہ علماء لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے نا بادشاہ کے قریب والی سیٹ پہ بیٹھا بھی سے بھئی میں پہلے آ کے میں بیٹھا ہوں تو یہ دل میں سوچتا تھا یار یہ میرے قریب بیٹھنے کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں کہ اس کے اوپر یہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے یہ سیخ ہو رہے ہیں کہ تو قریب کیوں بیٹھا وہ اس کے دل سے وہ کچھ قدر کم ہوتی چلی گئی پہلے اس کی اس کی حالت تھی کہ علماء جاتے تھے جوتے خود سیدھے کرتا تھا پھر اس کی حالت بہت تبدیل ہو گئی دربار کے وہاں کے جو سب سے بڑے مفتی تھے مفتی عبد النبی ان کا نام تھا ان کی حالت ہی بے شمار ان کے ذرائع آمدن تھے سرکاری تنخواہ بے شمار تھی اس کے علاوہ بھی تو ان کی ویسے شہانہ زندگی تھی مگر پیسہ اتنا بچتا تھا کہ سونے کی اینٹیں بناتے رہتے تھے وہ اینٹیں بنا بنا کے ان کو کہاں لے کے جائیں کہیں گھر پہ چھاپا پڑ گیا کسی نے دیکھ لیا تو قبرستان میں قبر انہوں نے بنوا رکھی تھی تو جیلی جنازے بناتے تھے جنازے میں کچھ بھی نہیں ہے میت کی چارپائی ہے اور دو تین جو نا جو اٹھانے والے چند بندے ہیں اوپر اندر سونے کی اینٹیں رکھی ہوئی ہیں وہ جا کے اس قبر میں سونے کی اینٹیں اس میں دفن کرتے رہتے تھے ٹھیک ہے کوئی اگر دیکھے بھی تو سمجھے کہ جنازہ جا رہا ہے یہ راست سے اس بندوں کو پتا تھا لیکن بعد میں اکبر کو پتہ چل گیا یہ اور جب دیکھا تو وہاں تو اتنی دولت ہے پورا ایک حکومت کا خزانہ وہ ہے کہ وہاں موجود ہے تو آپ اندازہ کریں کہ اس بادشاہ کے دل میں کیا عزت رہ گئی ہوگی کہ اتنی دنیا پرستی کے جو دولت ہم لوگ بھی خرچ کرتے رہتے ہیں بادشاہ خود بھی خرچ کرتا تھا فقراء کے لیے خرچ کرتا تھا علما کی خدمت کرتا تھا تو یہ اس اسے جمع کر رہے ہیں کے خیرات کے تقریریں ہمارے لیے ہیں اپنے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو جب یہ بدزن ہو گیا تو اس موقع پہ ایک وہ بھی عالم تھا ملا ناگوری وہ اس کے بڑے قریب آ اور انہوں نے ایک موقع پہ اس کا اس کا ذہن بالکل تبدیل کر دیا یعنی جب ایک شخص جمہور علماء سے بدزن ہو رہا ہے تو ایک وہ یعنی زیادہ اس بار سنت علما ہی تھے نا اب یہ شخص جو تھا یہ شیعہ تھا فلسفی بھی تھا بہت بڑا عالم بھی تھا عقلیات کا ماہر تھا اور طبیعت میں اس کے ابو کھلم کھلا شیعہ تو نہیں تھا لیکن بارہ تشیہ اس کے اندر تھا تو اس نے یہ, کہا یہ بڑا اچھا موقع ہے علماء سے کاٹ دیا جائے نا اس کو تو اس نے ایک موقع پہ اس کو کہا کہ جی آپ کو ضرورت کیا ہے علماء کی جتنے مسلمان خلفات ہے خلفا راشدین ہر ایک مشتحد تھا تو اللہ نے حکمران کو مشتحد کی صلاحیت دی ہے اب خلیفہ آپ عالم اسلام کے یہ چیز آپ کو حاصل ہے تو آپ کا اشتہاد ہے آپ خود فتح دیا کریں تو اس کو بہت بڑی پسند آئی اچھا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے نہیں آپ کو کیا ضرورت ہے آپ کے اشتہاد کے مطابق علماء پابند ہیں تو یہ تو پھر بہت ہی سمجھے ہوا میں اڑنے لگ گیا اور پھر اس نے کہا کہ اچھا تو پھر کیا ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ اپنی سلطنت کو متحد رکھنے کے لیے مسلمان ہندو سکھ عیسائی وغیرہ پارسی ایک مشترکہ مذہب بھی پھر ہم بنا سکتے ہیں کیوں نہیں بنا سکتے بسم اللہ کیجیے ابو الفضل فیضی یہ دو بڑے عقلیت پسند علماء تھے اس کے دربار میں یہ دونوں بھی رافضی تھے یا شیعہ تھے جس بھی قسم کے تھے لیکن تھے تھے شیعہ ضرور وہ بھی اس کے نوا ہو گئے تو ایک نیا مذہب ایجاد کیا جس کا نام دین ال رکھا گیا اور اس میں تمام مذاہب کو مکس کر دیا گیا تھا اور آپ جانتے ہیں جب اسلام میں کوئی چیز مکس ہو جائے تو پھر اسلام تو نہیں رہتا ہے وہ ٹھیک ہے آپ اسلام کے اندر ایک ہندوازم کا عقیدہ ڈال دیں یا ایک یہودیت کا عقیدہ, دیں, ایک کا عقیدہ ڈال دیں ایک عیسائیت کا عقیدہ ڈال دیں اسلام تو نہیں رہے گا تو کفر بن جائے گا شرک بن جائے گا تو پھر اکبر نے بڑی پاور استعمال کی لوگوں کو اس مذہب پہ لانے کی اور بڑے مصائب لوگوں پر آئے ہیں خاص طور پر علماء پر اور اکبر کے آخری زمانے تک یہ سلسلہ جاری رہا ہے آخر میں پھر علماء حق میں سے حضرت خواجہ باقی باللہ انہوں نے اکبر کے دور میں اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اکبر کے بیٹے جہانگیر کے دور میں اس فتنے کو اس کی روک تھام کے لیے کوشش کی مگر ان کی کوشش سامنے آ کے مقابلہ کرنے کی نہیں تھی اس طریقے میں نقصان زیادہ تھا ان کی کوشش یہ تھی کہ دربار کے لوگوں پہ اثرات ڈالے جائیں چنانچہ انہوں نے بیعت و ارشاد کا جو سلسلہ شروع کیا تو اکبر کے بہت سے عمرہ و خواجہ باقی بلّا کی مجالس میں جاتے تھے ان سے متاثر ہوئے انہوں نے اپنے عقائد کی اصلاح کر لیے جن کے عقائد میں بگاڑ آ سکتا تھا وہ محفوظ ہو گئے مجھے درف ثانی کا حلقہ اور زیادہ پھیلا تو اس کی وجہ سے پھر جہانگیر کے دور کے اندر وہ کافی صورتحال تبدیل ہو گئی پھر جہانگیر کے بعد آیا اس کا بیٹا شاہ جہاں تو شاہ جہاں کے دور میں الحمدللہ اہل سنت پوری طرح غالب تھے وہ عقائد کا بگاڑ ختم ہو چکا تھا جہانگیر اور شاہ جہاں یہ دونوں فنون لطیفہ کے دلدادہ تھے مصوری اور فن تعمیر تو آپ دیکھیں گے ان دونوں کے زمانے میں جو تعمیرات ہوئی ہیں خاص طور شاہ جہاں کے دور میں تو وہ اپنی مثال آپ ہیں شاہ جہاں کا ایک آپ تاج محل آپ دیکھ لیں تو اس کی نظیر دنیا میں نہیں ہے آپ اگر شاہ جہانی مسجد آپ دیکھ لیں وہ اپنی جگہ پر ایک عجیب و غریب چیز ہے جہاں جہانگیر کا جو مقبرہ تعمیر کر رہا ہے اس کی بیو نور لاہور میں آپ دیکھیں وہ کیا شاندار چیز ہے یہ الگ بات کہ اس مقبرے کو جو اس کی اس کے حسن اور اس کی رانائی تھی اس کو انگریز دور میں اس کو تباہ کر دیا گیا اصل میں یہ پورا ایک کمپلیکس تھا بہت بڑا کمپلیکس تھا کئی سو ایکڑ کا جس میں جہانگیر کا مقبرہ بھی تھا اور نور جہاں کا دونوں کا مقبرہ ایک ساتھ تھا یعنی اس باغ کے ایک طرف جہانگیر کا مقبرہ ہے ایک طرف نور جہاں کا ہے لمبائی چوڑائی بہت بڑا باغ تھا اب تو شاید اس کا شاید چوتھائی بھی نہیں رہا اس کا انگریز نے یہ کام خراب اس نے کیا کہ اس نے بیچ سے ریلوے لائن گزار دی ریلوے لائن گزار دی سڑکیں گزار دی اب آپ جانتے ریلوے لائن کے ساتھ خود بخود جنا آبادیاں وجود میں آ جاتی ہیں کچی آبادیاں وہ وجود میں آ گی. کچھی کچی آبادی میں دیکھ بھال ہوتی ہے نہ صفائی ہوتی ہے تو مقبرۂ جہانگیر کے دو اس طرف مقبرۂ جہانگیر کے ساتھ جو گند بلا ہے ادھر نور جہاں کا مقبرہ ہے وہاں جو صورتحال ہے وہ المان بلا تھی دنیا بھر کے ہیروئن سیچرس وہاں جمع ہوتے ہیں ممکن ہے ٹھیک ہو گیا میں نے کچھ عرصے چند سال پہلے ایک مضمون پڑھا تھا ایک صحافی اس نے تصاویر بھی دی تھیں ان کی کیا حالات ہیں وہاں پہ تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ فنون لطیفہ اور خاص طور پہ تعمیرات مغلیہ دور میں اپنے عروج پر تھی اور ان کا جو معیار تھا وہ اس وقت اس معیار پر پہنچنے سے ہماری جو جدید تکنیک ہے تعمیراتی تکنیک ہے آج کل کے جو آرکیٹیکٹ ہیں اس کو دیکھتے ہیں تو غور کرتے ہیں ابھی تو اندازے لگا رہے ہیں کہ ان کا فن کہاں تک تھا پہنچنا تو بہت مشکل بات ہے تاج محل کے اوپر ریسرچ چل رہی ہے جتنی ریسرچ ہوتی ہے اتنا وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ پہلے لوگ یہ کہتے ہیں، تاج محل کی مثال بن سکتی ہے یہاں پاکستان میں ایک صاحب نے دعویٰ کیا تھا حکومت پاکستان میں جتنا فنڈ دیا تو میں بنا دوں گا وہ صرف اوپر سے ماڈل کو دیکھتے تو اس کی بنیادیں بنانا اس میں کتنی فٹ کس کس چیز کی تہ لگائی گئی آپ دیکھیں تاج محل جو ہے دریا جمنا کے کنارے پر ہے آپ اگر نالے کے کنارے بھی کوئی عمارت بناتے ہیں سیم اس کے اندر بھی آ جاتی ہے وہ اگر ویسے وہاں تعمیر اگر سو سال چلے گی تو پچاس سال کے اندر وہ عمارت آپ کو مرمت کی ضرورت پڑ جاتی ہے وہ تو دریا کے بالکل ساتھ ہے ابھی دریا کوئی تین چار سو فٹ پیچھے ہٹ گیا ہے اس زمانے میں تو دریا ٹکراتا وہ بہتا تھا تاج محل کے ساتھ تاج محل کی سیڑیوں پہ آپ پاؤں ڈالتے ہیں دریا آپ کو چھوتا تھا بالکل یہی صورت یہ ہماری لاہور کی شاہی مسجد ہے لاہور کی شاہی مسجد کے گیٹ کے ساتھ دریا راوی بہتا تھا ٹھیک ہے تو ان کو کس طریقے سے تعمیر کیا گیا یہ تو ریسرچ ابھی جاری ڈرل کر کے देख دیکھ رہے ہیں تیس فٹ تو اس میں ریت کی طے ہے تیس فٹ ریت کی طے نیچے بچھائی گئی ہے تو اس پہ حیران ہوتے رہے پہلے تو ایک فکر کیا تو آخر میں بات سمجھ میں آ گئی اس زمانے سے لے کے آج تک کتنے بڑے بڑے زلزلے آئے ہیں ہندوستان میں کتنی عمارتیں تباہ ہوئی ہیں تاج محل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اس سمجھ میں بات یہ آئی کہ یہ ریت جو بچھائی گئی ہے اس کا اثر یہ ہے کہ کوئی زلزلہ آئے بڑا زلزلہ بھی آئے تو تاج محل اس ریت کے اوپر جھول جائے گا ایسے جیسے گدے کے اوپر نا گدے کے اوپر آپ بیٹھے ہیں تو پھر آپ کو جھٹکا اتنا نہیں لگتا گاڑی کے اندر کمانیاں ہوتی ہیں نا کمانیوں کی وجہ سے آپ کو اسپیڈ بریکر یا کسی کھڈے میں آپ کو جھٹکا نہیں لگتا لگتا ہے لیکن آپ کو نقصان نہیں پہنچتا تو وہ گویا کہ وہ ایک قسم کی کمانیاں ہیں جو ریت نیچے بچھائی گئی اس کے ساتھ اور بہت سارے انتظامات ہیں کوئی ماہرین تعمیر ہی جنہیں خود ریسرچ کی بہتر روشنی ڈال سکیں گے عالمگیر کا دور آ گیا جو شاہ جہان کا بیٹا تھا اور اس کی تعلیم و تربیت علماء فضلہ صوفیہ کے رام نے کی تھی اس لیے عالمگیر صرف بادشاہ نہیں تھے وہ کالم بھی تھے مفتی بھی تھے وہ صوفی بھی تھے عابد و زاہد بھی تھے پچاس سال ان کی حکومت چلی ہے اور وہ ہندوستان کی تاریخ کا سب سے سنہرا دور تھا اور دکن سے لے کے جتنی حدود سلطنت اورنگ کے دور میں تھی وہ اس سے پہلے کسی مغل بادشاہ کے دور میں نہیں نیچے جنوبی ہندوستان ساؤت تک آخری کونا تک فتح ہو چکا تھا برما بھی سلطنت مغلیہ میں شامل ہو جائے اس سے پہلے برما میں افواج کبھی نہیں گئی تھی ادھر کابل تک کا علاقہ تو ایک عظیم الشان سلطنت تھی اور یوں سمجھے کہ انصاف کا دور دورہ تھا اور ہر طرف امن و سکون تھا لوگ خوشحال تھے تو یہ ایسا دور تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ ہندوستان وہ سونے کی چڑیا ہے دنیا میں مشہور تھا کہ ہندوستان سونے کی چڑیا ہے ہاں اس عروج کے بعد جو زوال آیا ہے وہ بہت اچانک تھا بہت تیزی کے ساتھ آیا ہے کوئی اس زوال کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا مگر وہ زوال آیا ہے اورنگزیب کی وفات ہوتے ہی اس کے بیٹوں میں خانہ جنگی کی لڑائی شروع خانہ جنگی شروع ہو گئی اختدار کی لڑائی شروع ہو گئی اور وہ لڑائی پھر بہت طویل عرصے چلی ہے اور اس کے بیٹے یکے بعد دیگرے لڑائیوں میں قتل ہوتے چلے گئے پھر پوتوں کا زمانہ آ گیا پوتے بھی آپس میں لڑتے رہے وہ بھی لڑتے لڑتے قتل ہوتے چلے گئے پھر مزید یہ وقت جو پوتا آتا تھا وہ اپنے ساتھ اپنی باقی برادری میں جو شہزادے بھائی بند وغیرہ وغیرہ سب کو قتل کرا دیتا تھا یا جیل میں ڈال دیتا تھا تاکہ ایسا نہ ہو میرے خلاف بغاوت ہو جائے تو نتیجہ یہ نکلا کہ اورنگ کی وفات کے ابھی پچیس سال میں نہیں گزرے تھے کہ کوئی قابل بندہ مغلوں میں نہیں رہا یا تو وہ جیلوں میں پڑے تھے جس کو سات آٹھ سال کا بچہ اس کو جیل میں ڈال دیا گیا یا دس بارہ سال کا اس نے کیا علم فضل حاصل کیا ہوگا کیا اس کو تجربہ ہوگا تو جب بعد میں اس کو ارباب حل وقت مشورہ کرتے تھے جی اب لایا جائے کسی کو تھا وہ جیل میں پڑا ہوا ہے جس کو لے کے آؤ آ کے بیٹھتا تھا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور یہاں پر بھی جو پیچھے کام کر رہی تھی وہ جرنیلی سیاست کام کر رہی تھی جو اورنگزیب کے لڑکے آپس میں لڑے ہیں تو ان کو لڑانے میں جرنیلوں کا بڑا ہاتھ تھا نگزیب کا وزیر تھا اسد خان ٹھیک ہے جس کا تعلق شیعوں سے تھا شیعہ مذہب سے تعلق تھا اس کا لیکن اورنگزیب کے زمانے میں کبھی اس کا اظہار نہیں ہوا جانتے تھے سب جانتے تھے لیکن وہ ایک بڑا معتدل مزاج قسم کا لگتا تھا کبھی اس نے مذہبی بحث کو بیچ میں آنے نہیں دیا جو خدمات ہوتی تھی بہت صحیح طریقے سے انجام دیتا تھا بہت ہی وفادار تھا وہ ظاہری طور پہ اورنگزیب کی وفات کے بعد وہ بھی بوڑھا ہو چکا تھا تقریباً ستر پچہتر سال اس کی عمر تھی تو اورنگ زیب کے بعد اس کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے شہزادوں کا باپ ہے وہ شہزادے ہر بات اس سے پوچھ کے کرتے تھے وہ اسی کی آڑ میں شہزادوں کو لڑاتا رہا آپس میں ایک کو تھپکی دیتا تھا کہ لڑ دوسروں سے اور وہ پھر لڑتے تھے جب وہ مارا جاتا پھر تیسرے کے دوسرے کے سر پہ ہاتھ رکھا اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا ذوالفقار خان وہ خود تقریبا پینتالیس پچاس سال کا تجربہ کار آدمی فوج کا سپسلار تھا یہ دونوں باپ بیٹا مل کے یہ کام کرتے رہے وہ وزیر تھا یا جرنیل تھا پھر اسد خان کا انتقال ہو گیا تو یہ ذوالفقار ذمہ لے لی اور عملی طور پہ حکومت پھر ذوالفقار خان ہی کے ہاتھ میں تھی کیونکہ جس نے جو کرنا ہوتا ذوالفقار خانی سے پوچھتا تھا اور جو نیا آتا تھا وہ ذوالفقار خان ہی کے ذریعے آتا تھا اگلا مر گیا دیکھو کس کو لے کے آنا ذوالفقار خان صاحب ہاں جی جرنیلوں کا مشہر ہے یہ کہ اس کو بنایا جائے اس کو بٹھا دیتے تھے وہ اس کے ہاتھ ہی میں چلتا تھا جیسے وہ کہتا تھا وہی صورت ویسے ہی وہ چلتا تھا خیر یہ خاندان پھر زوال پذیر ہو گیا ذوالفقار خان بھی مر گیا تو جرنیلوں کا ایک اور خاندان تھا جن کو سادات بارہ کہتے تھے سادات بارہ بارہ ایک جگہ ہے بہار کی طرف وہاں کے تین چار بھائی تھے ان کا تعلق بھی شیعہ خاندان سے تھا تو ان شہزادوں میں سے ایک کو جب شکست ہونے لگی تو اس نے جا کے ان سے مدد مانگی تو وہ ان کو اور کیا چاہیے تھا وہ اپنی فوجیں لے کے آگے دے اور یہاں دارالحکومت میں داخل ہو گئے اور اس شہزادے کو تخت پہ انہوں نے بٹھا دیا تخت تختہ بٹھا کے اب وہ اسد خان اور ذوالفقار خان والے جو کام تھے سعدات بارہ کے ہاتھ میں آ گیا اور کافی عرصے تک یہی مسلط رہے اور شہزادے ان کے ہاتھوں میں کٹپتلی کی طرح استعمال ہوتے رہے بہت برے حالات تھے آخر میں محمد شاہ نامی ایک لڑکا اس کو بٹھایا گیا اور محمد شاہ جو تھا وہ ہوشیار آدمی تھا بچہ لڑکا تھا لیکن ہوشیار تھا اس کی ماں اور بھی زیادہ ہوشیار تھی تو اس نے اس بیٹے کو سمجھاتی تھی تو انہیں چلنا کیسا ہے تو وہ سعدات بارہ کے خلاف اس نے پھر حیدرآباد دکن کا جو اورنگزیب کے زمانے سے وہاں کا والی تھا نظام اس سے خط و کتابت کی کہ آپ آئیں اور اس مصیبت سے ہمیں نجات دلائیں تو اس طریقے سے اس نے اورنگ زیب کے قدیم وفاداروں کو جو بوڑھے ہو چکے تھے لیکن تجربہ ان کے پاس تھا ان کو ملا کے پھر اس سادات بارہ سے انہوں نے نجات حاصل کی محمد شاہ کا دور آ گیا کافی عرصے بعد ایک بادشاہ ایسا آیا تھا جو آزاد تھا خود مختار تھا اس سے پہلے کٹپتلی تھا جب وہ سادات بارہ کا قلع خامہ ہو گیا تو اس نے حکومت سنبھال لی لیکن وہ خاندان تو گیا سادات بارہ والا لیکن پوری طرح مرض کا اضالہ نہیں ہوا تھا ابھی تک حکومت کی صفوں میں غدار موجود تھے اور ایک مزید مصیبت یہ آئی کہ اسی زمانے میں نادر شاہ کا ظہور ہوا جب اللہ کی طرف سے زوال طے ہو جائے تو پے پہ پی نئے نئے فتنے نئے نئے مصائب جن کے توقع نہیں ہوتی سامنے آ جاتے ہیں ایران میں نادر شاہ نے حکومت قائم کی اور فتوحات کرتا کرتا افغانستان سے ہوتا ہندوستان میں داخل ہو گیا اس کے بعد پیسے کی کمی تھی اس کا صرف یہ منشا تھا کہ میں دہلی کے قریب پہنچ کے میں مغلوں سے کافی سارا پیسہ لے کے واپس چلا جاؤں گا جب وہ دہلی کے قریب پہنچا دریا کے پار تھا تو خود جو یہاں کا ایک وزیر تھا اس نے جا کے اسے کہا کہ جناب یہ آپ باہر کیوں کھڑے ہیں جتنے لاکھ آپ مانگ رہے ہیں اس اتنے لاکھ تو میں وصول کر کے ذاتی حیثیت ہے اپ کو دے دوں اپ تشریف لائے دہلی میں اپ کو وہ ملے گا جس کی کو توقع نہیں تو اس غدار کی وجہ سے پھر نادر شاہ داخل ہوا دارالحکومت میں اس کو لوٹا اور سب کو لوٹ لاٹ کے خزانے یہاں کے اٹھا کے لے گیا۔ محمد شاہ کو پیچھے چھوڑ دیا اس نے تخت پر لیکن اب اس کے پاس کیا تھا جب کوئی ملک معاشی طور پر حکومت کنگال ہو جائے تو بتائیں پھر وہ کب تک حکومت کر سکتی ہے تو محمد شاہ کے بعد پھر حکومت پھر دوبارہ سمجھے اسی کے زمانے میں زوال پذیر ہو گئی تھی اور ہر طرف سے وہ طاقتیں جن کی ہمت نہیں ہوتی تھی وہ گیدڑ وہ شیر بن کے سامنے آ گئے یعنی جنوبی ہندوستان کے مراٹھے جن کو مراٹھی کہا جاتا ہے وہ مراٹھے وہ جناب غول کے غول آئے اور ہندو دہلی کے آس پاس آئے دن وہ حملے کرتے دیہاتوں کو دیہات لوٹ کے لے جاتے تھے اور یہ آجز آ ان کے دفاع سے محمد شاہ کی وفات ہو گئی عالمگیر ثانی آ گیا برسوں کے بعد ایک ایسا مسلمان حکمران آیا کہ جو نماز پڑھتا تھا یہ شاہ ولی اللہ کا زمانہ تھا عالمگیر ثانی کو علماء سے عقیدت تھی شاہ ولی اللہ سے ملنے آئے تو شاہ ولی اللہ نے کہا کہ جناب نماز پڑھا کریں نماز پڑھا کریں تو وزیر نے کہا کہ حضور ہمارے بادشاہ نماز پڑھتے ہیں تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ الحمد مدت بعد ایک بادشاہ ایسا آیا جو نماز پڑھتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ مذہبی حالت کیا تھی اور تدیون اور کہاں چلا گیا تھا شریعت کی پابندی کہاں تھی یہ بادشاہ بھی زیادہ عرصے نہیں چل سکا شاہ ولی اللہ نے بھی حالات دیکھے تو سلطنت کے ایک بہت ہی وفادار امیر نذیب الدولہ جو پٹھان تھا اس سے بات چیت کی رابطہ کیا دونوں نے مل کے احمد شاہ ابدالی کو خطوط لکھے نادر شاہ مر گیا تھا اس کی جو احمد شاہ آ گیا تھا جو ایک دیندار آدمی تھا بہادر آدمی تھا افغانستان کو پہلی بار ایک مملکت کی شکل احمد شاہ نے دی ہے اور تبھی سے اس کو افغانستان کہا جاتا ہے تو اس نے احمد شاہ نے ان کی دعوت پہ ہندوستان کا رخ کیا اور دریائے جمنا کے پاس فوج اتاری مراہٹوں سے لڑائی کی تیاری بالکل سامنے تھی اور مراٹھوں نے یہ دیکھ کے دہلی پہ حملہ کر دیا تھا دہلی میں وہ داخل ہو گئے تھے اس سے پہلے کہ احمد شاہ عبدالی وہاں پہنچتا انہوں نے عالمگیر ثانی کو انہوں نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے دربار کے اندر موجود تھے قتل کرا دی بہرحال بہت بڑی جنگ ہوئی سترہ سو انسٹھ میں پانی پت کے میدان میں مراٹھوں کی اور احمد شاہ عبدالی کی جس میں مراٹھوں کو شکست ہوئی ہے اور مغل حکومت بالکل فال ڈاؤن ہونے سے ختم ہونے سے بچ گئی ہے چونکہ اب بادشاہ کوئی بھی نہیں تھا عالمگیر ثانی کو قتل کر دیا گیا تھا تو احمد شاہ عبدالی نے جانے سے پہلے تمام سردارانے ہندوستان کو کہا کہ آپ اپنے ایک متفقہ بادشاہ اس کو لے آئیں بٹھائیں تخت کے اوپر اور یہ کام جتنی جلد ہو کریں تو انہوں نے کہا کہ عالمگیر ثانی کا جو بیٹا ہے شاہ عالم اس کو ہم تخت پہ بٹھاتے تو احمد شاہ عبدالی نے کہا فوری طور پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے کیونکہ جب تخت خالی ہے تو دوبارہ انتشار ہو جائے گا تو احمد شاہ تو ان کو نصیحتیں کر کے چلا گیا اور جاتے جاتے اس میں ایک بہت مشہور شیعہ رئیسہ شجاعت دولا احمد شاہ عبدالی کو شک تھا کہ یہ بات میں غداری کرے گا اگرچہ ابھی تو احمد شاہ عبدالی کے ساتھ تھا پانی پت کی جنگ میں بھی وہ ساتھ ہی تھا تو اس نے کہا کہ میں شجاعت دولہ کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں جتنی جاگیر اس کی یہاں پر ہے اس سے زیادہ جاگیر اس کو میں افغانستان میں دوں گا تو خود پٹھان عمرہ سامنے آ کے کہنا کہ حضور ایسا نہ کریں لوگ کیا کہیں گے پٹھان ہمیں رہتی دنیا تک یہ بن جائے گا پٹھانوں کے لیے کہ اس شخص نے جنگ میں ہمارا ساتھ دیا ہے وہ فتح کے بعد آپ اس کو قید کر کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں یہ نہیں یہیں پہ رہے گا احمد شاہدالی نے کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں لیکن آپ کل میری بات کو یاد کرو گے پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا احمد شاہ اب چلا گیا اور پیچھے کھینچا تانی شروع ہو گئی شجاعت بڑا رئیس تھا رئیس اور الرآساں میں شامل تھا تو اس کی کوشش یہ تھی کہ شاہ عالم جو شہزادہ ہے اس کے ہاتھ میں رہے دوسرے ہمارا کہتے تھے یہ کہ سونی کی چڑیا ہمارے ہاتھ میں رہے اندازہ کریں کہ احمد شاہدالی کے جانے کے کئی سال گزر گئے شہزادے کو تخت پہ نہیں بٹھایا گیا کوئی اس کو گھما کے ادھر لے جاتا کوئی اس کو گھما کے ادھر لے جاتا بہت سالوں کے بعد آخر وہ تخت پہ آیا ہے تو حالات بہت ہی زیادہ برے تھے تو میں بات کو مختصر کرتا ہوں اس زمانے میں انگریز بنگال میں آ چکے تھے اور انہوں نے سترہ سو ستاون میں سراجود کو شکست دے کے بنگال میں قبضہ کر لیا تھا ٹھیک ہے انگریزوں کے لیے آگے بڑھنے میں اگر رکاوٹ تھی مغل حکومت نہیں تھی مغل حکومت تو بے دست پا تھی رکاوٹ تھے حیدر علی اور ٹیپو سلطان جنوبی ہندوستان میں ان سے تقریباً تین اشر اشر انہوں نے روک کے رکھا ہے انگریزوں کو وہ تاریخ ایک تابناک بعد ہے جو غلطیاں مغل حکمرانوں نے کی, کی تھیں حیدر علی اور ٹیبو سلطان نے اس کے برعکس کیا ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی مسلمان حکمران نے ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ ان کے خلاف وہ متحرک رہے دشمنوں کے ساتھ ملتے رہے حتیٰ کہ بالکل پڑوسی سلطنت نظام حیدرآباد کی تھی اس نے بھی ٹیبو سلطان کا ساتھ نہیں دیا سترہ سو ننانوے میں ٹیبو سلطان سرنگاپٹم میں شہید ہو گئے اور آپ دیکھیں کہ وہ انگریز جو تقریباً تیس سال سے بنگال میں رکے ہوئے تھے ٹیپو سلطان کی شہادت کے چار سال بعد وہ دہلی پہ قابض ہو چکے تھے مغل حکومت تو وہیں ختم ہو گئی تھی اس کے بعد جو اٹھارہ ستاون تک چلا ہے وہ مغل حکمران ایک علامتی شخص تھا جس کے پاس کچھ اختیار نہیں تھا اس کے بعد جو حکمران آئے جیسے اکبر شاہ ثانی بہادر شاہ ظفر یہ تو اپنی تنہا بھی انگریزوں سے لیتے تھے جیسے ایک ملازم ایک کلرک یہ عرضی باقاعدہ لکھتے تھے کہ حضور والا تنخواہ میں بندے کے اہل و عیال کا گزارا ہونا مشکل ہو رہا ہے اولاد زیادہ ہے بچے زیادہ ہیں اور تنخواہ آپ کی طرف سے جو مل رہی ہے ناکافی ہو رہی ہے گزارش ہے کہ تنخواہ میں اضافہ فرمایا جائے تو تنخواہ پھر اس, اس طریقے سے چل رہی تھی اس دوران اگر کوئی بہت بڑی کوشش ہوئی ہے تو پھر اس میں کوئی حکومت شامل نہیں تھی وہ عوامی تحریک تھی وہ مذہبی طبقے کی تحریک تھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی پہلی عوامی سیاسی تحریک اور پہلی عوامی جہادی تحریک وہ تھی سید احمد شہید رحمتہ اللہ علیہ کی جو شاہ عبدالعزیم محدث دہلی کے فتح سے اس کا آغاز ہوا کہ ہندوستان اب دار الحرب ہے اب یہ دارالاسلام نہیں اور سید احمد شہید نے تیاری کی جہاد کا سلسلہ شروع ہوا ہجرت کر کے سید صاحب وہاں گئے کہ جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تھی آپ ذرا اس بات کو غور سے سوچیں سید احمد شہید چاہتے تو وہ اپنی تحریک وہاں سے کیوں نہ شروع کر دیتے وہ دہلی سے شروع کرتے نا جو دارالخلافہ تھا وہ آگرہ سے شروع کرتے وہ شروع کرتے جہاں پٹھانوں کے علاقے تھے یہیں پہ ہندوستانی پٹھانوں کے علاقے تھے شاہ جہان پور اور یہ جناب روہیل کھنڈ یہ سارے پٹھانوں کے علاقے تھے یہاں سے کیوں نہیں شروع کی تو اس کے پیچھے ایک بڑی گہری بات ہے اور وہ گہری بات وہی ہے جو آگے چل کے تحریک پاکستان کی بنیاد بنی ہے ہندو اکثریت کے ساتھ مل کے ہم کوئی کامیاب تحریک ہم نہیں چلا سکتے ہیں جو اکثریت ہے وہ ساتھ میں شامل ہوگی تو اینڈ ٹائم پہ نتائج بھی وہی حاصل کرے گی ہمیں حاصل نہیں ہوں گے یہاں جو تحریک ہوتی ہے وہی مشترکی مشترکہ ہوتی اگر پٹھانوں کے کچھ علاقے ہیں تو ان کے آس پاس سارے ہندوں کے علاقے ہیں مجموعی طور پہ یہ ہندو اکثریت والا علاقہ تھا ٹھیک ہے چاہے وہ دہلی ہے چاہے آگرہ ہے چاہے سہارنپور ہے چاہے تھانہ بھون ہے یہ آخری جو آج پورا انڈیا ہے یہ ہمیں زمانۂ قدیم سے ہندو اکثریت کر رہا ہے مغلوں کے دور میں بھی ہندو اکثریت کا علاقہ تھا ان کو ساتھ ملانے میں یہ خطرہ ہے دوسرا یہ کہ انگریز بھی قریب ہی ہیں وہ بھی اس میں رکاوٹ ڈالیں گے تو آپ نے مسلم اکثریتی علاقے کا رخ کیا ہزاروں کلومیٹر سفر کر کے آپ افغانستان پہنچے ہیں اور پھر وہاں سے سردی علاقے میں آئے ہیں خیبر پختونخوا نے یہاں سے جہاد شروع کیا ہے اللہ نے کامیابی نصیب فرمائی ہے اللہ کو مسلمانوں کی بھلائی اس وقت منظور ہوتی تو ایک مثالی اسلامی حکومت اسی ٹائم قائم ہو چکی ہوتی لیکن اللہ تعالی بھی انسانوں کے اعمال پہ فیصلہ کرتے ہیں نا مسلمانوں میں شاید استعداد نہیں تھی وہ نعمت جو اللہ نے سید صاحب کی شکل میں عطا فرمائی تھی مسلمانوں نے خود اس نعمت کو ضائع کیا سید صاحب کے لوگوں کو گھیر گھیر کے غداری کی کی گئی ان کو قتل کیا گیا حجروں میں قتل کیا گیا مساجد میں اچانک حملے کر کے قتل کیا گیا سید صاحب اتنے پھر ان حالات سے دل برداشتہ ہوئے کہ وہاں سے نکل کے وہ روانہ ہوئے ہیں بالا کوٹ کی طرف یہ ہمارے ملک ریاض صاحب جن جن کے زیر انتظامیہ سارا آپ کا انتظام ہے جنہوں نے مسجد یہ بنائی ہے ڈیرہ بنایا ہے یہ اسی علاقے ہیں کیا قبل جہاں سے سید صاحب کے قافلہ وہاں جا کے ٹھہرا تھا وہ کافی عرصے سے ان قافلے وہاں قیام کیا ماسکر وغیرہ وہاں بنایا بارہ وہ آگے پھر چلتے گئے اور چلتے چلتے وہ کشمیر کے راستے میں بالا کوٹ میں تھے یہاں ایک بار پھر ان کے ساتھ غداری ہوئی ہے اور ان کے محفوظ راستہ جو کسی اور کو پتہ نہیں تھا وہ سکھوں کو بتا دیا گیا جہاں سے سکھ پہنچ گئے اور وہ پھر آخری لڑائی ہوئی ہے جس میں سید صاحب شاہ اسماعیل شہید جتنے ان کے بڑے بڑے رفقات اور بے شمار مجاہدین اس لڑائی میں شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے توفیق دے تو بالا کوٹ جائیں اور دیکھیں وہ جگہ کیسی ہے ان راستوں پر گاڑی پر انسان گزرتا ہے تب بھی انسان کو چکر آتے ہیں احتیاط کرنی پڑتی ہے یہ لوگ پیدل وہاں ان علاقوں کو طے کر کے جبکہ کہ ان کے لیے انجان سر تھی پہلے کبھی آئے نہیں تھے اللہ کے دین کے سر بلندی کے لیے وہاں پہنچے اور وہاں انہوں نے جان قربان کی کہاں سے آئے ہیں ہندوستان کے وسط سے آئے ہیں یہاں اکوڑا خٹک کے پیچھے بھی مجاہدین کے قبر میں سنگر بابا نامی ایک بزرگ ہیں وہ سنگر بابا کون تھے وہ سنگر بابا حضرت شاہ عبدالرحیم ولایتی رحمۃ اللہ علیہ تھے شاہ عبدالرحیم ولایتی وہ شیخ ہیں میاں جی میاں جی نور محمد کے اور میاں جی جو تھے وہ شیخ تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے تو اتنا بڑا شیخ شاہاب الرحیم ولایتی کے بارے میں ارواح صلاح محرطانی رحم اللہ نے لکھا ہے کہ وہ کسی سے بات کرتے تھے نا اس کو کہتے تھے پیار سے میرے چاند میرے چاند تو کہتے ہیں کہ وہ ایک دن بیٹھے تو ایک کوئی چیز اڑتی ہوئی جا رہی تھی تو ایک کوئی ساتھی تھا اس سے کہا کوئی لڑکا ہو گیا طالب علم کہا میرے چاند دیکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے سو شنکا جی مجھے تو نہیں پتہ کہیں پتلا جا رہا ہے کہیں کسی چیز کا پتلا ہے کہیں جادوگر نے بھیجا ہے یہ کسی آدمی کو مارنے کے لیے اس نے پھر کہنا میرے چاند میں کہوں تو اس کو الٹا دوں یا جادوگر کو جا کے مار دیں شنکا جی تو انہوں کوئی دم وغیرہ پڑا کوئی دعا کی تو پتلا وہ جاتے واپس ہو گیا جیسے کہا اب اس میں جا کے جادوگر کو مار دے گا تو ایسے وہ صاحب کرامت بزرگ تھے جن کی خبریں یہاں ہیں وہ کتنے ایسے جن کو خبر بھی نصیب نہیں ہوئی معلوم ہی نہیں وہ کہاں شہید ہوئے ہیں ان کی لاشیں دریا کنہار میں بہ گئیں تو یہ آزادی کے متوالے تھے جو ایک راستہ ہمیں دکھا گئے کہ آزادی اس طریقے سے حاصل کی جاتی ہے خیر یہاں میں ذرا وقفہ لیتا ہوں آپ ذرا کوئی سوال کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں یہ